جس بات کا پتا نہ ہو خاموش نہ کرو بھائی اب مجھے کیا پتا کہ آپ کون ہو آپ کیا کرتے ہو اور میں ایسے پوچھ بیٹھوں آپ سے دو سیٹ رکھ دوں آپ کے آگے کہ گندم ہے یہ چینا ہے تو آپ کو کیا پتا چل تو دیکھیے میں آپ کو یہ باتیں بتا رہا ہوں کہ اگر اس طرح سے آپ نے میں دیتا ہوں مائک دیتا ہوں نہیں بہت کچھ مائک بہت بڑے مائک بڑے مائک بانچو مائک کی بارش کر دو ہیوی ہیوی مائک لیکن آپ یہ نہ کیجئے کہ گوڈ سے اپنے باہر جانے کا اتنا تکبر نہ کیجئے کہ آپ اپنے آ, آ, پاکستان کو کاوٹ کہنا شروع کر دیں بوجھل کہنا شروع کر دیں اور اپنے ملک کو جو ہے اس کو ڈیگریڈ کرنا شروع کر دیں اگر آپ پاکستانی ہیں اگر آپ پاکستانی نہیں ہیں دین یو ہیو ٹو نو رائٹ ٹو ٹاک آن پاکستان پہلے تو آپ یہ بتائیے نا کہ آپ کہاں کے رہنے والے رائٹ ان ٹیکسٹ Write in the text from where you belong Jehanet to kaha Aap baut padeh likhi hai bhai You are highly qualified You have been to Mars You have been to Jupiter You have been to here and there Pata nahi aap nai to kya kar li بہت واحد لوگ ہو یار سارے اکٹھے ہو گئے ہو کمال ہو ہوگی یہ پاکستانی بزدین یا یاد سو ذرا پاکستان میں رہتے ہیں نا تو یہ بزدین یہ سوچتے نہیں ہے ان میں سوچنے کی صلاحیت نہیں ہے جو انہیں مذہب سنا ہے اسی پہ چل رہے ہیں یعنی کہ تعلیم یہ کہتی ہے کہ اپنے مذہب کو موڈیفائی کرتے جاؤ مولڈ کرو اس کو کبھی اس کو راؤنڈ بنا دو کبھی اسکوائر بنا دو کبھی اس کو ریکٹینگولر بنا دو کبھی اس کا پیرامٹ بنا دو یہ, یہ کہتی ہے پڑھی لکھی دنیا جو مذہب پہ قائم ہے وہ بیوقوف ہے اور گرین پیس آ جا پین میری جان چھوڑو یار پتہ نہیں کہاں پتری ہوں میں آئیے جی اور بہت شکریہ ہائی سلوینسی بھائی ایکچولی ڈیفینڈر جی آپ نے میری باتوں کا غلط رخ دیا ہے ٹھیک ہے uh, میرا مطلب بہادری سے لڑنا اور گولیاں چلانا یا کسی کسی کے ساتھ کبڈی کھیلنا نہیں ہے ٹھیک ہے میرا مطلب بہادری سے یہ نہیں تھا پوچھ دلی میں نے یہ تو بات ہی نہیں کری یہ تو آپ نے اپنے منہ سے کرنا شروع کر دی ہے اور ایک شخص انہوں نے کارگل کے بارے میں شروع کر دیے تو so, یہ بہادری سے میرا یہ نہیں تھا میری بہادری سے یہ مراد تھی کہ جو پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ ایک لطیفہ تھا پتہ نہیں مجھے یاد نہیں ہے کہ وہ بحث کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں تو پیچھے لائن لگ جاتی ہے بھاگتے بھاگتے پتہ نہیں چلتا کہ وہ اگلا بندہ کیوں بھاگ رہا تھا تو یہ حال ہے پاکستان میں اس کو میں اس چیز کو کہہ رہا تھا اور اس سے مطلب یہ نہیں تھا کہ بلکل اور بہادری پاکستان کے بارے میں میں خود بھی پاکستانی تھا لیکن اس سے میری کوئی مراد نہیں ہے اگر آپ کو برا لگا تو سوری اگر میری بات کو اپنے غلط مطلب کی طرف لے کے گئے میرا مطلب صرف یہ تھا کہ جو لوگ ایسی کنٹریز میں رہتے ہیں اور وہ یقین کرتے ہیں اسلام پہ اور اللہ پر اور اس کی ہر چیز پر لیکن اس پہ اس کے اوپر سوچتے نہیں ہیں کہ یہ ہے کیا چیز اس کو ہم کیوں کرتے ہیں یا نماز کیوں پڑی جاتی ہے سجدے کیوں کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد جھوٹ کیوں بولا جا رہا ہے جبکہ قرآن میں نہیں لکھا ہوتا ہے ایسا یہ ساری چیزیں سب چیز کے بارے میں میں ڈسکس کر رہا تھا سر لیکن آپ نے بات کو کسی اور طرف اس کا رخ کر دیا بہادری کی طرف لے گئے تو سوری بھائی آپ کو مجھ سے تکلیف ہوئی ہے میرا ہر کسی سے مطلب یہ نہیں تھا تو آئیے آپ آ جائیں کشی جی شکریہ جی درست فرمایا آپ نے ایون کہ میں کہوں گا پاکستانی لوگ مائنڈ لیپ بادر اچھا بہر ہمارا موضوع تو کچھ اور تھا تو ڈفینڈر صاحب شاید آپ کی بات کو سمجھ نہیں سکے میں نے یہ ضرور کہا تھا کہ پاکستانی قوم خصوصی مذہبی جاہل ہے مذہبی جہل یہ ہے کہ نائنٹی پرسینٹ لوگ سچے مسلمان ہیں کہ وہ مسلمان گرانے میں پیدا ہوئے بلکہ میرے خیال سے فیصد سے زیادہ لوگ میں کہوں گا وہ لوگ سوچتے نہیں ہیں اور جب کسی بات بھی سوچانا جائے جب اس کے بارے میں آپ کے پاس مواد علمی مواد یا انفارمیشن نہ ہو تو آپ اسے پروسیس کرنے میں ہمیشہ گلتی کرتے ہیں Uh, مثال کے طور پر ایک شخص ہے اس کو مولوی کہتا ہے جناب کہ آپ جا کے خود uh, کچھ حملہ کر دو تو جب تک سوچے گا نہیں اس کے بارے میں کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں کس کی یہ کر رہا ہوں اس کے کیا سیاسی متاثر ہو سکتے ہیں تو جب وہ کر دے گا تو یہ جہالت پہلے uh, پاکستان میں اس کے علاوہ آپ کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ جناب وہ سنی ہے وہ وہابی ہے اب یوٹیوب ٹیوب پہ سرچ کریں مولوی ٹوکا کے نام سے ایک uh, یہ سرچ کریں اب ایسی سیزن میں ہے ہمارے پاکستان میں کہ کس طرح لوگ مذہبی نفرت مذہبی طاقت پھیلا رہے ہیں اور دوسری بات یہ مذہب میں ہے کیا آپ کے پاس سپرسٹیشنز ہیں مذہبی داستانے ہیں جن کا حقائق کے ساتھ کوئی غلط نہیں ہے مثال کے طور پہ سابق آخ کو آپ کیا دیکھتے ہیں ایس ایس یہ ایک دیو ملائی کہانی ہے کی طوفان نور یہ ہندوازم میں بھی ہے اسلام میں بھی ہے کرسچینٹی میں بھی ہے اسی طرح یونسوبھا کیا ہے کہ وہ چالیس دن تک جناب مچھلی کے ریٹ میں تھے تو یہ بھی ٹرائی کی گئی ہے کرسچینٹی سے اور اس کا بھی ہٹرائق کے سب بھی غلط نہیں ہے تو اس کے علاوہ مذہب کی بیسز جو داستانہ مثال طبقہ خطام کی جو داستان ہمیں سنائی جاتی ہے اور عزت آدم کی اور ہوا کی تو اس کو ٹریس پیک کیا جا سکتا ہے کی اسٹوری کو اگر ٹریس کیا جائے تو یہ تو چھ ہزار سال سے پہلے تک نہیں بنتی اس سے عیسائی اور مسلمان اور ایسے مذہبی لوگ جن کا آدم اور عید پہ ایمان ہے تو وہ کریشچنس ہیں اور وہ ان کا وہ تو سائنس پہ چیلنج کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ یہ دنیا جو ہے وہ دس ہزار سال سے پرانی نہیں ہے اسی طرح آج بگ بینگ اور نظریہ ارتقاء یا ریولیوشن کی جو مخالفت کی جاتی ہے وہ حقائق پہ نہیں کی جاتی بلکہ وہ بلیو پہ کی جاتی ہے کہ جناب یہ مثال کے طور پر کی چوری سانچ میں پیش کی ہے جس میں خدا وغیرہ نہیں ہے تو وہ زائر مذہب کی بنیادی کے خلاف ہے تو لوگ صرف اس کی مخالفت کرتے ہیں کہ ان کا تعلق کسی مذہب سے ہے کیا وہ مذہب کوئی بھی ہو تو یہ بات ہے وہ سائنس اور مذہب ٹکراتی چلے آ رہے ہیں لا پلاسٹ ایک سائنسدان تھا یہ اس کے زمانے میں نیوٹن کا رائبل تھا تو اس نے یہ جو مقدار ہیں اس کا دلی کے جتنے بھی جو سیارے ہیں ہماری نظام سمتی میں اس کے مقداروں کے بارے میں اس نے کافی کچھ لکھا تو جب وہ سینسرا کے پاس گیا تو اس نے کہا جن یہ دیکھیں کہ یہ اس طرح سے کاسٹ یا جو ہمارے نظام شمس کام کر رہے ہیں تو سینسر نے پوچھا دیر از نو گارڈ اینڈ ایٹ تو اس نے کہا کہ یہ ماڈل جو ہے کہتا ہے ایٹ ورکس ویل وداؤٹ دی کانسپٹ آف گارٹ مسائل یہ خدا کے بغیر بھی یہ ماڈل بڑا اچھا کام کر سکتا ہے تو یہ بات ہے کہ چیزیں جو ہیں اگر ہم ان کو خدا نہ لائیں میں تو اس کا یہ وقت کرتی ہیں جس کا ایولیوشن ہے یا بگ بینڈ ہے تو جب سائنس اور مذہب میں ڈفرنڈی کوئی فرق یہ ہے کہ سائنس جب کوئی دعویٰ کرتی ہے تو ساتھ اپنے دعوے کے وہ کچھ ایویڈنس یا دلائل بھی دیتی ہے لیکن مذہب جو دعویٰ پیش کرتا ہے وہ صرف صرف آپ کو بلیو کرنے کا کہتا ہے اور آپ کو یقین کرنا ہوتا ہے دلائد کے بغیر اور یہ مذہب اور سائنس میں فرق ہے مذہب کی بنیاد سپرسٹیکشنز ہیں اور سائنس کی بنیاد حقائق ہیں یہ دو چیزیں ہیں اب ہم سائنس کو سپورٹ کیوں کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ سائنس آپ کو سوچ دیتی ہے پاکستان میں جو مذہبی منافرت ہے یورپ میں اس سے پہلے تھی لیکن وہ اس سے باہر نکل چکے ہیں یورپ میں بھی یہی معاملہ آپ سے سب سے اور تھوکریسی تھی آپ کو پتا ہے لیکن وہ مذہب سے باہر نکلے تو انہوں نے ترقی کی اسی طرح دوسرے ممالک دیکھتے ہیں چائنا ہے مذہب کی کوئی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے وہاں پہ تو وہ ترقی کر چکے ہیں خوشحان بات یہ ہے کہ انڈیا میں ایسی سوئی ڈیولپ ہو رہی ہے کہ مذہب کو پیچھے چھوڑا جائے اور انسانیت اور حقائق کو مد نظر ہم ترقی کریں تو میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان میں بھی ایسا وقت ہے کہ لوگ مذہب سے آگے, آگے کی طرف سوچیں اور جتنی بھی مذہبی جہلیت ہے پاکستان میں اسے چھٹکارا پائیں تاکہ ہماری قوم حقیقی طور پہ ترقی کر سکے تو برما خاص رکھ جی آپ نے بہت اچھا اچھا کہا اور میں نے جو آپ نے جتنی تھری بات پہلے بتائی وہ میں نے پڑھی بھی ہے کئی دفعہ کتابوں میں لیکن ہمارا یہ پرابلم ہے کہ پاکستانی کا نام نہیں لوں گا کیونکہ ڈفینڈر صاحب جو ہے وہ ناراض ہو جاتے ہیں پرابلم یہ ہے میں صرف جنرلی یہ کہتا ہوں کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں اچھا کام کرتے ہیں ترقی کرتے ہیں اس کا سارا کریڈٹ جو ہے نا ایک ایسی چیز کو دے دیتے ہیں جس کو ہم نے دیکھا نہیں جانتے نہیں ہیں نہ اس کے بارے میں کوئی چیز ہے نہ کچھ بھی نہیں جانتے اور کریڈٹ دے دیتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالی نے کیا ٹھیک ہے یہ ایک ہمارے اندر یہ سوچ جو ہے Uh, ایک عجیب سی اس, اسی لفظ پہ غور کیا جائے تو ہمیں بہت کچھ پتا چلتا ہے اسی سے اگر آپ دیکھیں سوچیں تو آپ کو شاید بہت سارے جواب آپ کے سوالات کا جواب مل جائے گا لیکن ابھی تک میرا ایک سوال یہاں پر گھوم رہا ہے اس روم کے اندر آ, ابھی تک کسی نے نہیں دیا صرف ڈفینڈر صاحب سے یہ سوال نہیں ہے جو بھی کوئی دے سکتا ہے اس کا جواب آ کے کہ اللہ تعالی جو ہے اتنا پاورفل ہے اس دنیا کے اندر وہ ہر چیز ادھر سے ادھر کر سکتا ہے تو آ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے جن کا نام ہے ان کو وہی جو پہچاتے تھے وہ جبریل کے تھرو کیوں پہچاتے تھے اللہ تعالیٰ یہ خود کیوں نہیں کر دیتے تھے یہ سوال ہے امید ہے کہ سمجھ آیا ہوگا کہ اللہ تعالی جو اپنے پیغام جو آ, جو میسج دیتے تھے صحیح ہے لوگوں کے لیے تھرو اور جو ہے اس کے کیا نام ہے جبراہیل علیہ وسلم جو ہیں ان کے تھرو دیتے تھے وہ محمد تک پہنچتی تھی اور से ادھر سے آگے جو ہے وہ کتاب کی شکل میں یا قرآن کی شکل میں لکھی جاتی تھی تو یہ ڈائریکٹ اللّہ تعالیٰ جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں نہیں جو ہے وہ آہ آہ فیس ٹو فیس جو ہے وہ بات نہیں کر سکتے تھے اس بارے میں تو یہ ایک سوال ہے تو جو, جو بھی جو ہے اس کا جواب دے سکتا آتے ضروری نہیں ہے کوئی, کوئی خاص بندہ اچھا اچھا شو کہتے یہ بھی ہیں کہ مرنے کے بعد جو ہے وہ قیامت والے دن جو ہے آخری دن جو ہوگا اس میں عربی زبان پہ جو ہے وہ سوال جواب ہوں گے یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی زبان ہے لوگوں نے عربی لوگوں نے یا مسلمان لوگوں نے یہ بات بھی بہت مزے کی کری ہے بہرحال مجھے تو ہسی آتی ہے اس باتوں میں سوال میرا جو ہے ویلڈ ہے ابھی اور ابھی تک کسی نے جواب نہیں کیا سوال کا جواب کا انتظار ہے مجھے بھائی میں دماغ کی دہی نہیں بنوا سکتا بلکہ لسی بن چکی ہے تو بڑی مہربانی میں کسی بات کا جواب نہیں دوں گا البتہ الکنڈکٹر ہوں اگر کسی نے آؤٹ آف دا وے بات کی تو سوری باقی اپنی گفتگو جاری رکھیے ہاں جی کہ بھائی ہنسی کیوں نہ آئے جو یہ باتیں کر رہے تو ہنسی آئے گی اور کیا ہوگا پھر بات کریں گے ہم جواب دیں گے تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا میں نہ مانوں مان یوں نہیں یوں ہیں یہ چار دن آ بیٹھے رہے ہیں یہی کچھ ہوتا رہے گا نہ بھائی کیوں ٹیلی فون بھائی خیر تو ہے کچھ نہیں کر رہا ہوں یار میں آرام سے بیٹھا ہوں وہ ایک آدمی نے کو غلط ٹیکس لکھ دیا تھا تو اس کو میں نے باؤنس کی ہے مجبوری تھی اس نے اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی قرآن شریف کے مطلع گستاخی کی وہاں مجھے اس کو باؤنس کرنا پڑا وہ نوکیا ہے کوئی ڈبل فائیو سمتھنگ وہ نکے آئیے میں بھائی بات, بات نہیں کروں گا میں آرام سے بیٹھوں گا آپ خود بات आ سارے سمجھ آ گئی یہ بہت, بہت گریٹ فلاسفر یہاں اور السلام علیکم ڈیفینڈر بھائی میں یہ سمجھنے لگا تھا شاید آپ کسی کو چکنے لگے کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہے طبیعت کیسی ہے آپ کی دیکھیں جی ڈفینڈر بھائی دو باتیں ہیں ایک تو یہ کہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں روم میں آ کے وہ اپنے نظریے میں ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں اور وہ شرارت بھی کر سکتے ہیں یعنی شرائط کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ انہیں سب کچھ پتا ہونے کے باوجود اس روم میں زیادہ تر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کا جو عقیدہ یا وہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالی کی ذات پہ اس کو چھیڑ کے آپ لوگوں کو وہ ایکٹیو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دو چیزیں ہو سکتی لیکن جہاں تک ان کے اس طرح کے سوال جو یہ کرتے ہیں ان میں, میں یہی سمجھتا ہوں کہ انہوں نے صرف سائنس دیکھی ہے سائنس کو انہوں نے پرکھا ہے یہ جو کچھ بھی یہ پڑھتے ہیں اخباروں میں یا سالوں میں جو روزانہ یہ اس پہ یقین رکھتے ہیں لیکن وہ کتاب جو چودہ سو سال پہلے اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری تھی اس میں جو لکھا ہے اس کو نہ تو یہ پڑھتے ہیں اور نہ اس کو دیکھتے ہیں صحیح ہے نا تو اگر یہ قرآن مجید کی صرف ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ وہ شخص جو مجھ پہ ایمان نہیں لاتا وہ صرف اپنی پیدائش پہ غور کرے کہ وہ پیدائش سے پہلے کہاں تھا تو اگر وہ اسی پہ غور کرے تو اسے ہر بات کی سمجھ آ جائے ٹھیک ہے آپ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں پیدا ہونے کے بعد وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ اس کا جو نظام ہے یعنی کہ جسمانی نظام جو ہے وہ اس وقت طاقت میں ہے اور وہ یہ سارے کام فنکشن جو اس کے اندر چل رہے ہیں وہ اس کے اپنے کنٹرول میں نہیں نہ دل اس کے کنٹرول میں ہے نہ اس کا لیور اس کے کنٹرول میں ہے کوئی چیز اس کے کنٹرول میں نہیں اور وہ آٹومیٹک چل رہے ہیں جب بھی اس شخص کو تکلیف ہوتی ہے کوئی آفت آتی ہے کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس کے منہ سے پہلا لفظ oh oh, میرے خدا ہی نکلتا ہے اپنے بنانے والے کی طرف فورن وہ جھکتا ہے ٹھیک ہے نا تو ایتھیس جو ان سے ہو سکتا ہے وہ کہتے ہوں کہ وہ میری ماں مطلب ماں نہیں انہیں جنا نا تو یہ لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ صرف اس انتظار میں کہ ان پہ کوئی اللہ تعالی کی طرف سے تکلیف نازل ہو اور جب وہ اس تکلیف میں مبتلا ہو کے اپنی زندگی کے گزارے تو پھر وہ اس وقت تک اس کو اس تکلیف میں رکھے جب تک کہ وہ ایمان نہیں لے آتے اس دن کے انتظار میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم تو ہر ایک کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی امان میں رکھے اور ہر تکلیف سے بچائے کیونکہ تکلیف جو ہے وہ وہی جانتا ہے جو اس میں سے گزرتا ہے تو میرے خیال میں میں نے جو میرا جو مین پوائنٹ تھا وہ یہی تھا کہ قرآن مجید کی وہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وہ اپنی پیدائش پر غور کریں کہ وہ پیدائش سے پہلے کچھ بھی نہیں تھے انہیں اپنے آپ کا نہیں تھا پتا اور آج وہ پیدائش کے بعد اٹھ کے باتیں کر رہے ٹھیک ہے نا تو پھر وہ مرنے کے بعد کی زندگی کا بھی ذکر کرتا ہے قرآن مجید کہ مرنے کے بعد جب ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا تو اسی پہ آپ غور کریں جب وہ یہ وعدہ کرتا ہے کہ تجھے پیدا ہونے سے پہلے تجھے اپنے آپ کا نہیں تھا پتہ اور جب وہ یہ کہہ رہے کہ مرنے کے بعد بھی تجھے اٹھایا جائے گا تو اس پہ بھی یقین کرو پھر اس بات پہ بھی ہمیں یقین کرنا پڑتا ہے کہ جب میں پیدائش سے پہلے کچھ نہیں تھا اور مجھے کچھ پتہ نہیں تھا پیدائش کے بعد اگر وہ اس کام کو کر سکتا ہے تو وہ بعد میں مرنے کے بعد انسان کو اٹھا بھی سکتا ہے یہ آ جائیں آیش بھائی میں صرف آپ لوگوں کی باتیں سن کے آیا ہوں تو پلیز آپ اسی بات پہ رہنا ٹھیک ہے اگر آپ نے قرآن مجید پڑھا تو اس شاید پہ آپ بات کریں آج اور باقی یار یہ تموجن صاحب بڑے بیٹھے ہیں بہت اچھے اچھا بولتے ہیں یہ تو تموجن صاحب اگر آپ حاضر و ناظر ہیں تو آپ آ جائیں اگر آپ دے سکتے ہیں ان کی بات کا کوئی جواب جیسن صاحب کیا سمجھا دیں آپ کو آپ نے سمجھا کہ پہلا کرنا چاہیے انسان کو تو اگر ہر انسان جتنے بھی انسان پیدا ہوئے ہیں دنیا میں اگر اگر وہ پیدائش پہ غور کریں تو کیا وہ مسلمان بن جائیں گے یا اگر اسلام سے پہلے لوگ پیدائش پہ غور نہیں کیا کرتے تھے میرا یہ سوال ہے پھر آپ نے کہا کہ ہم کنٹرول کون کر رہے تو مجھے آپ بتائیں کہ یہ شیطان کو کنٹرول کون کر رہے ہیں جو شیطان انسانیت کو بٹھا رہا ہے مثال کے طور پر اگر آپ کا ادالت ایک طریقے سے ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ دوسرے طرف کو شیطان بٹکا رہا ہے ایل اے کو شیطان بھٹکا رہا ہے پگوی والوں کو بٹکا رہا ہے طلبان کو شیطان بٹکا رہا ہے تو یہ شیطان والا معاملہ جو جی ہے یہ شیطان کو کنٹرول کون کر رہا ہے کیونکہ شیطان کو اس کنٹرول کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پہ وہی ذمہ دار ہے یہ تمام پریشانیوں کا تمام مسائل کا تو یا انسان کی خود بنائی ہوئی چیزیں ہیں بلیو ہی سارا مسئلہ پیدا کر رہے ہیں نا اصل میں طالبان یہ بلیو کرتے ہیں کہ جناب شریعت کے شہادت ان کا یہ نعرہ اسی طرح دوسرے مذہب میں دیکھ رہے ہیں مسلمان اور عیسائی آپس میں لڑکے چلے آ رہے ہیں ان کے بلیو ہیں تو یہ بلیو ہی سارا مسئلہ مسالے پیدا ہو رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بلیو کرنا چاہیے دوسری اور تیسری بات یہ ہے کہ کرنے میں جو کہا گیا ہے کہ انسان کی پیدائش کی ہوئی ہے اور سیمنٹ جو ہے انسان کی آہ، آہ، انسان کی پشک میں سے آتا ہے تو یہ بھی طرح تو غلط ہے تو بھی بہت ہو سکتی ہے دیکھ جو اندراڈ جی تو اسٹیٹ بین کی گئی ہیں کہ پیدائش کس طرح ہوتی ہے بلڈ فلاس کس طرح بنتا ہے اس بات ہو سکتی ہے وہ بھی بالکل غلط ہے آہ سائنس اس کو کرتی ہے جو جو اسٹیج کی گئی ہیں آ, تو اگر آپ اس سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آ, مجھے دیجیے دس کے بارے میں تھوڑا سا مطالعہ کر لوں کیونکہ مجھے بھول گئی ہیں آج کے ریفرنس اور اس سے بات ہو سکتی ہے آ, آ, ایسی کوئی بات نہیں کرن پاک ہم نے پڑھا ہوا آ, اور میرے سے جتنے بھی لوگ ہیں جو مذہب کچھ ہوتے ہیں وہ پڑھ پڑھ پڑ کے سوچ کے یہ خاصلہ کرتے ہیں مذہب سے سب کو محبت ہوتی ہے ہم بھی مذہب سے بہت محبت کرتے تھے لیکن ہم نے چن چھوڑا یا اپنی سوچ بچار اور اور پڑھنے کے بعد یہ خاصہ کیا ہے مذہب کو چھوڑنا کوئی خان بات نہیں ہوتی تو برالی کچھ کہنا تھا اگر آپ کو بحث کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس پہ بحث کر ہیں پھر ہم جائیں تو السلام علیکم اور ڈی ایف ٹی کے ایف ٹی آپ آ نہیں رہے آپ کو وہ آواز آ رہی ہے میری آپ کی ٹرن آپ نے آنا ہے مائک پہ ہلو اچھا نہیں آنا آپ نے دیکھیں جی اپنا ہائسٹ بھائی آپ نے بات کی شیطان کی ٹھیک ہے اب شیتان جو سہ وہ شیطان, شیطان ایک سوچ ہے ٹھیک ہے وہ ایک سوچ ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ ابھی آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ نظر نہیں آتا ٹھیک ہے اب ہر وہ بندہ جو شرارت کرتا ہے اور وہ چھپ کے شرارت کرتا ہے وہ ایک اچھا آدمی اس کے ساتھ چل رہا ہے لیکن اس کے دل میں ایک کے دل میں اس کے لیے نیکی ہے وہ اس کے لیے اچھا سوچ رہا اور دوسرا اس کے لیے برا سوچ رہا ہے ٹھیک ہے جب آپ کے ساتھ ایسا کام ہو جاتا ہے یعنی ایز اے ایتھیسٹ آپ کے ساتھ اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہے آپ کو دھوکا دے جاتا ہے آپ کے ساتھ شرارت کر جاتا ہے تو اس وقت آپ کیا سوچتے ہیں اس وقت آپ کی سوچ کیا ہوتی ہے یہ بتائیں نا آپ کیا آپ اس وقت کیا آپ کے دل میں وہ دو چیزیں نہیں آ رہی ہوتی نکی اور بدی والی کہ یار بڑا برا انسان نکلا میں نے اس پہ کی کیا اور یہ مجھے دھوکا دے گیا آتی ہے نا یہ سوچ آپ کی اگر وہ آپ کے ساتھ صحیح رہے گا تو آپ لوگوں میں بیٹھ کے یہ بات کریں گے کہ یار بہت اچھا انسان ہے دو چیزیں آ گئی نا تو یہی وہ دو چیزیں جن کا قرآن مجید کی اگر آپ پہلی آیات پڑے تو ان میں جب حضرت اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کے ساتھ جو بحث ہوئی اس میں حضرت آدم علیہ اسلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تمام فرشتوں کو تو ان میں سے ایک نے انکار کر دیا اس نے کہا میں نہیں کرتا سجدہ وہاں سے یہ بات شروع ہو ہوگئی نا ایک بنیاد پڑ گئی دنیا کے بننے کی دنیا کے چلنے کی ایک بنیاد پڑ گئی تو میں نے وہ اس لیے چھوٹی سی مثال دی تھی کہ اگر آپ کے ساتھ ایک شخص چل رہا ہے آپ اس پہ اعتبار کر رہے ہیں جب وہ آپ کو دھوکہ دے جائے گا اور دھوکہ بھی اس قسم کا کہ آپ کو ایسی جگہ پہ چھوڑ کے جائے گا وہ جہاں پہ آپ کا دل جو ہے وہ یہ کہے گا کہ, کہ اس شخص نے مجھے آج دلیل کر دیا یہ سوچ آپ کو ضرور آئے گی تو یہ نارمل سی چیزیں ہیں کہ انسان کو جب کوئی بندہ سکھ دیتا ہے تو اس کا دل اس پہ خوش ہوتا ہے اور جب کوئی کسی کو تکلیف دیتا ہے تو اس پہ انسان جو ہے وہ اسے برا بلا کہتا تو یہاں سے ہی تو وہ شروع ہو جاتا ہے کام کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایتھیس جو ہے اس کی سوچ ایک ہونی چاہیے اس کو دوسرا پہلو کبھی نہیں سوچنا چاہیے اگر وہ دوسرا پہلو سوچتا ہے تو وہ خدا پہ یقین رکھتا ہے اسے دوسرا پہلو نہیں سوچ اگر آپ خوش ہیں نا تو آپ کو غم میں بھی خوش ہونا چاہیے آپ کو کسی کے مرنے پہ بھی خوش ہونا چاہیے کیونکہ دوسرا پہلو آپ کے پاس نہیں ہونا چاہیے آپ کی ایک سوچ ہے کہ خدا نہیں ہے خدا ہے تو یہ دو چیزیں ہیں ایک طرف غم ہے اور ایک طرف خوشی ہے کیونکہ اس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے ہیں لیکن جو خدا پہ یقین نہیں کرتا اسے ایک چیز پہ ایمان لانا ہے یا وہ غم میں رہے یا وہ خوشی کرے خوشی کی طرف آئے کیونکہ وہ خدا کو نہیں مانتا تو ان چیزوں کے ساتھ جو کہ انسانی جسم جن کا ریئیکشن کرتا ہے ان پہ تو آپ کا ایمان ہونا ہی نہیں چاہیے آپ کا ایمان سائنس پہ ہے آپ نے سائنس کو آگے لے کے چلنا ہے ایک مشین ہے اس کو بنانے والا ایک انسان ہے اسی نے اس کے اندر وہ پروگرام بنا کے ڈالے ہیں اور آپ اس پہ یقین کرتے ہیں وہ غلط بھی ثابت ہو جاتا ہے اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں کچھ دن پہلے میں نے اپنے خون کا ٹیسٹ دیا ٹھیک ہے ڈاکٹر جو سا اس نے مجھے بلایا اس نے کہا تمہارے خون میں فلاں چیز کی کمی ہے اس کو کہتے ہیں ٹرومبوسوٹن اگر کوئی اس روم میں کوئی ایسا بیٹھا میڈیکل کے شوبے سے پتا ہوگا کہ ٹرومبوسوٹن کیا ہوتا ہے ہاں جی اس چیز کی کمی ہے تو وہ میرے جو سے تھے وہ ففٹی تھے ففٹی تھاؤزینڈ نارمل وہ ہونے چاہیے ایک سو پچاس سے اوپر ہونے چاہیے اور تین سو تک ہونے چاہیے مرد میں تو ڈاکٹر جن سا اس نے کہا کہ ہا, ہمارے اس میں ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی ایسی پرابلم آگی ہو جس آ, گلاس میں ہم نے وہ تمہارا خون لیا ہے کوئی ایسا کیمیکل یا کوئی چیز لگ گئی ہو کہ وہ دوبارہ اس نے میرا دوبارہ خون لیا دوبارہ ٹیسٹ کیا تو وہ ٹھیک نکلے اب آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ کی سائنس میں غلطی نہیں ہو سکتی سائنس بھی غلطی کر سکتی ہے ٹھیک ہے یہ جو آپ چاند سورج ستارے دیکھتے ہیں بجلی کا چمکنا دیکھتے ہیں یہ ساری سائنس ہے یہ ساری سائنس ہے یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس فضا میں اس دنیا میں پیدا کر دی ہوئی ہیں آج انسان کو اللہ نے ہی اتنی عقل دی ہے کہ وہ ان تک پہنچے اس نے خدا نے کوئی رکاوٹ تو نہیں رکھی ہوئی نا کہ جی وہاں تک نہیں جا سکتے وہ یہ کام نہیں کر سکتے اس نے کام کرنے کے سارے رستے کھلے رکھے ہیں انسان کے لیے لیکن جو آپ ایمان لے کے آتے ہیں اللہ, اللہ تعالیٰ کی ذات پہ وہ آپ کا بعد کا معاملہ ہے مرنے کے بعد کا آپ کا معاملہ ہے وہ اللہ تعالی سے دنیا میں آج بھی اتنے لوگ ہیں جو کہ خدا کی ذات پہ ایمان نہیں لاتے لیکن وہ ایسے ایسے کام کرتے ہیں کہ انسان عقل دھنگ رہ جاتی ہے کہ ان کو عقل کس نے دی ان کی سوچ کس طرح وہاں تک پہنچی لیکن مرنے کے بعد ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا سلوک کرے گا یہ وہی وہ جانتا ہے ہم تو آپ یقین کریں آپ سارا دن میرے سے بحث کریں نا میں اپنے ایمان سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹوں گا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی تم ایتھیس کے ساتھ بیٹھتے ہو تو تم تمہاری سوچ اس طرح کی ہو چکی ہے کبھی نہیں ہو سکتی مسلمانوں کا ہر ملک کا ایک قومی ترانہ ہے وہ قومی ترانہ پڑتا ہے مسلمان کا قومی ترانہ جو ہے وہ اس کو بچپن میں اذان میں اذان دی جاتی ہے کان میں مسلمان کا یہ قومی ترانہ ہے اور وہ ایک بنیاد ہے جو آپ کے دماغ میں ڈال دی جاتی ہے اور پہلا لفظ جو اس کے کان میں پڑتا ہے وہ یہی ہوتا ہے لاہ تو اگر آپ نے چھوڑا ہے اس کو مذہب کو یا اسلام کو چھوڑا تو یہ آپ کی میں یہ سمجھتا کہ بہت بڑی غلطی ہے کیونکہ آپ نے بھی تو اس دنیا میں بیٹھے تو نہیں رہنا نا کسی نہ کسی کو آپ اس دنیا میں بھی حساب دینے کے لیے ریڈی بیٹھے ہوتے ہیں آپ نے کسی نہ کسی کو ضرور جواب کرنی ہوتی ہے کہ میں نے آج یہ کیا میں نے فلاں کیا ابھی اگر آپ کے ماں باپ زندہ تو وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا کیا حال ہے کیا کر رہے ہو یہ وہ ٹھیک ہے نا آپ جس ادارے میں کام کر رہے ہیں آپ کا باس وہاں پہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آج تم نے کیا کیا ہے جب یہ نظام اس دنیا میں قائم ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کائنات میں جو اس کا مالک ہے وہ آپ سے نہ پوچھے ڈی ایف صاحب آپ تشریف میں اپنا ڈیفینڈر صاحب یہ ہم باتیں کچھ اور کر رہے ہیں یہ نیچے جناب یہ شیطان کے جو چیلے بیٹھے ہیں جن کا بھی اس نے پوچھا تھا ہائیسٹ بھائی نے پوچھا تھا کہ یہ کس نے دیکھا کون ہے تو ہائیسٹ بھائی دیکھ لے نیچے یہ بیٹھے ہوئے ہیں نظر آ رہے ہیں آپ کو تو اب ڈفینڈر بھائی آپ کا کام ہے ان کو ذرا سیدھا کریں اور انہیں کہیں کہ جو موضوع روم میں چل رہا ہے اس پہ بات کریں آ جائیں مائک فری کر رہا ہوں آپ نے اتنی بڑی لمبی بات کر دی کہ میں جو سوال سوچ کے بیٹا تھا جو کہنا تھا وہ بھول گیا لیکن آپ کی باتیں سن کے مجھے بہت ہنسی آ رہی ہے اس کہ آپ ڈرا کر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے جا رہے ہیں لوگوں کو آپ یہ کہتے ہیں کہ میں ڈرنے لگ جاؤں اور اللہ پہ یقین کرنے لگ جاؤں اور آخری دن سے جو ہے پناہ مانگوں کہ عذاب ملے گا مجھے یا آگ بھی جلایا جائے گا اس ڈر کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ کو ماننا شروع کر دوں آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے آپ کی باتیں جو وہ آپ نے کہی ہیں جس طرح سے آپ نے اپنی بھی مثال دی साथ देखें دیکھیں میں کوئی اتنا پڑھا لکھا لڑکا نہیں ہوں ٹھیک ہے ایک एक ایک عام بات کرنے جا رہا ہوں ٹھیک ہے میں کیوں اللہ, اللہ کا نام میں اس لیے रहा رہا ہوں کہ, کہ آپ اس کو سب سے زیادہ پاورفل سمجھتے ہیں صحیح ہے ہر کام کے اندر وہ سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے آپ کے نزدیک تو میں آپ یہ بتائیں کہ میں کس طرح سے میں اللہ تعالیٰ پہ یقین کروں کون سی ایسی چیز ہے جس پہ اللہ تعالیٰ پہ یقین میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے آپ مجھے کسی طرح سے یقین دلوا دیں اللہ تعالیٰ کے اوپر اور اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی چیز جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ آخرت میں اچھے لوگوں کو جو ہے جنت میں جانے کے بعد ہورے ملیں گی وہ جو خواہش کریں گے وہاں پر ان کو ہر چیز وہاں مہیا ہوگی جنت کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے جبکہ دنیا کے اندر جو ہے ہر ایک عورت یا کوئی بھی ایسی چیز جو اس کی نہیں ہے نکاح میں نہیں ہے وہ اس پہ حرام ہوتی ہے ٹھیک ہے فون جی آپ سے یہ سوال ہے میرا ٹھیک ہے ایک عورت اس دنیا کے اندر مجھ پہ حرام ہے جب تک میں اسے سے نکاح نہ کروں اسلامی طور سے اور وہی وہ عورت جو ہے وہ جنت میں جا کے میرے لیے حلال ہو جاتی ہے جب میں اس کی خواہش رکھتا ہوں تو یہ آپ سے سوال ہے فون جی میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا میں کہاں سے ہوں آپ پہلے اس چیز کا جواب دے دیں مجھے تو آئیے آپ سے سوال باقی اللہ تعالیٰ کو ماننے والی بات جو ہماری سے چلے گی اگر آپ نے مجھے واقعی امپریس کر دی اپنی باتوں سے اللہ کی باتوں سے تو ضرور میں آپ کے سامنے جو ہے آپ کا اسلام جو ہے اس کو قبول کر لوں گا ٹھیک ہے آپ آ جائیں بھائی فری السلام علیکم یار یہ ایک لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہیں کچھ لوگ سلفی مسلم ہے اور مارکر بھائی آپ نے آنا آپ نے اگر آنا تو آپ آ جائیں یار ڈی ایف کے جی میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ آپ نے کہا کہ میں آپ ڈرا کے مسلم ڈرا کے آپ خدا کی طرف بلاتے ہیں تو ایسی بات نہیں ہے میں نے آپ کو صرف یہ مثال دی تھی کہ آپ کسی بھی جگہ پہ کام کر رہے ہیں تو اگر دیکھیں آپ کا کسی کا حکم ماننا یعنی آپ جس جگہ پہ کام کر رہے ہیں آپ اپنے جو با, باس کا حکم مانتے ہیں نا وہ ڈرنا نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا وہ ڈرنا نہیں ہوتا یہ اصل میں جو ہم یہ بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یہ ایک قسم کا ہم آپ کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس نے جو حکم دیے ہیں اس پہ عمل کرنا ٹھیک ہے نا جب آپ اپنے باس کی بات کو نہیں ٹالتے آپ کو ہے کہ اگر میں نے اسے کچھ کہا تو ہو سکتا ہے یہ مجھے اپنے ف... اس میں سے فیکٹری میں سے نکال دے میرے پاس جاب نہ رہے جب آپ کے پاس جاب نہیں رہے گی تو آپ کو پیٹ کا فکر پڑ جائے گا کہ میں آپ کھاؤں گا کہاں سے ٹھیک ہے نا تو دنیا میں جو ڈر ہیں وہ اللہ تعالی کی ذات سے زیادہ ہیں خدا تعالی آپ کو صرف یہ کہتا ہے کہ اس چیز پہ غور کرو کہ میں نے اس دنیا کو بنایا ہے, میں اس دنیا کا مالک ہوں ٹھیک ہے اگر میں تم لوگوں کو کسی بات کا حکم دیتا ہوں تو اس پہ عمل کرو اگر دیکھیں آپ نہیں نہ کرتے آپ نہیں کرتے آپ پانچ وقت کی نماز نہیں پڑھتے آپ خدا پہ یقین نہیں رکھتے تو خدا آپ کو کچھ کہتا تو نہیں نا نہ. لیکن یہ بات آپ اپنے فیکٹری میں اپنے باس کے ساتھ صرف دو دن کر کے دکھائیں مجھے اگر آپ کو تیسرے دن کک نہ پڑے تو آپ میرا یہاں پہ آپ کے مجھے کہیں جی ٹیلی ٹیلیفون تم نے غلط کہا تھا تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمانیت ہے کہ وہ انسان ساری زندگی گناہ کرتا ہے لیکن وہ اپنا جو رحم کا اس کا وعدہ اس انسان کے ساتھ وہ اس پہ عمل کرتا رہتا ہے اور کرتا رہتا ہے اور اسے فرق نہیں پڑتا اس بات میں تو بات صرف یہ ہے کہ میں نے آپ کو صرف یہ کہا تھا کہ آپ نے دو چیزوں کا موازنہ کرنا نیکی کا اور بدی کا آپ نے موازنہ آپس میں کرنا ہے لیکن ایتھیسٹ کے لیے صرف ایک بات ہے یا وہ غم کرے یا وہ خوشی کرے دونوں چیزوں پہ ایمان لانا اگر وہ ایمان لاتا ہے دونوں چیزوں پہ دونوں چیزوں پہ اگر اسے ایک کام خراب ہونے پہ غصہ آ جاتا ہے یا ایک اچھی چیز کو وہ خوش ہوتا ہے جس کا مطلب یہ کہ وہ خدا پہ ایمان رکھتا ہے سیدھی سی بات ہے کیونکہ یہ دونوں چیزیں خدا کی ذات پہ ایمان رکھنے والا جو رکھتا ہے اسی کو اس پہ ایمان ہے وہی وہ ان چیزوں کو مانتا ہے آپ کے لیے یہ آپ اس چیز سے بالکل اللہ ہے تو میری جو ابھی بات میں نے شروع کی تھی اس میں میں نے آپ کو جو پہلے مثال دی ہے آپ کے کام کی وہ ہے میرا اصل پوائنٹ اور آپ اسی کی طرف اگر آئیں مائک پہ اور آ کے مجھے بتائیں تو انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی آگے ٹھیک ہے آ جائیں آپ <coughs> سلفی صاحب آپ روم میں ہیں تو آ جائیں السلام علیکم مجھے لگتا ہے کہ سلفی صاحب اور یہ پوری لائن جو ہے یہ کچھ سوئی ہوئی ہے تو میں آ جاتا ہوں اور کیا حال ہے ٹیلی فون صاحب کافی عرصے کے بعد آپ کو میں نے سنا اور میرے ٹائم کے مطابق جہاں میں رہتا ہوں وہاں سے تو اس وقت وہاں شاید صبح کے تین بجے ہوں گے میں اس وقت کیلیفورنیا میں ہوں اور ایک ٹریننگ پہ آیا ہوا ہوں اور مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے ایک ایکس ایک ایک ایک ایڈمرل بھی یہاں پر بڑے عرصے سے رہتے ہیں بہرحال یار میں ٹیلی فون صاحب یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پہل ٹاک کے اوپر ہر وقت لوگ جو ہیں وہ مذہب کو لے کے اور اس سے جھوج رہے ہیں اس سے انجوائےمنٹ کر رہے ہیں اور یہ جو سیو دا سب کانٹیننٹ یہاں پر آتا ہے آ, مستقل وہ یہ کرتا رہتا ہے یہ دیکھو یہ یہ کون شخص ہے یہ بالکل اوچھے ٹائپ کی حرکتیں کرتے ہیں عبداللہ بٹ یار تمہیں اس سے کچھ ملنے والا نہیں ہے عبداللہ بٹ کیا تم سمجھ رہے ہو تم کوئی ثواب کر رہے ہو تم سدھر جاؤ تم لوگ سدھر جاؤ ٹیلی فون صاحب ٹھیک ہے ہر شخص کا اپنا ایک اس کی ایک مذہب ہے اس کی ایک تھنکنگ ہے ایک فیملی میں بانڈ ہوا ہے تو وہ جو جس فیملی میں بارن ہوا ہے اس فیملی کا جو مذہب ہے جو اس کی بلیو ہے اس کے ساتھ وہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ پلتا بڑھتا ہے میرا یہ سوال ہے ٹیلی فون صاحب کہ یہ بےہدا ٹائپ کے لوگ جو کچھ لکھتے وکھتے ہیں آپ کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا اور آپ کنٹینیو کرتے آپ کو اللہ تعالی نے بڑا صبر دیا ہے بھائی میں ایسا نہیں کر سکتا وہ جو سیب دا سب کانٹیننٹ ہے وہ خبیز بڈھا وہ ذرا سی کوئی بات منہ سے نکالتا ہے میرا ایسا میں بہت ہی ہاٹ ٹیمپرڈ بھی آدمی ہوں اگر میرے کوئی سامنے ہو تو پتہ نہیں میں کیا کروں تو یہ سب ہے اس لیے کہ بےہدگی مجھے پسند نہیں کوئی بھی بات کرنا ہے تو شرافت سے بات کرو اگر ٹیلیفون صاحب سے تمہیں بحث ہوا ایسا کرنا ہے عبداللہ بٹ تو یہ تم اپنا نچلا پنا مت دکھاؤ نچلے طبقے کے تم ہو اور وہ حرکتیں مت کرو بلکہ تم آ کے شرافت سے بات کرو کوئی ایشو ہے کوئی بات کرنا ہے کسی چیز کے اوپر یہ چیز یہ شو کرتی ہے کہ تم یا تو کوئی ٹیریجر ہو یا تم کوئی حرامی ٹائپ کے آدمی ہو اور تم نے کچھ نہیں سیکھا نہ تم نے پاکستان میں سیکھا نہ یہاں سیکھا نہ تمہارے آباؤ اجداد نے سیکھا تم اسی طرح مر جاؤ گے ایک دن سمجھے बट اللہ بٹ ٹیلیفون صاحب آپ کا تھوڑا سا بدلا تو میں نے لے لیا اس شخص سے. اور کون تھا کوئی ایک آدھ اور بھی یہاں کچھ لکھ رہے تھے ان سے بھی ب... میں ٹیلیفون کا بدلا لے لوں بہرحال ہاں ہاں یہ نورانی یہ نورانی یہ تم کیا سمجھتے ہو کہ مولانا نورانی کے پوتے ہو تم تو یہ سب حرکتیں چلتی رہتی ہے یار مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے ٹیلیفون سے آپ کے اتنی بڑی اسٹیٹ ہے کی اور चलो पाकिस्तानियों को छोड़ो इंडियन भी हैं यहां बहुत इंडियन भी भरे पड़े हैं, ये पटेल छटेल, काले पीले तिर, तिर्चे, आड़े तिरछे कोई गंजा किसी के सर पर बाल कम है तो मुझे ये बताइये जनाब कि ये सब लोग कहां, डैश, डैश डैश डैश रहे हैं मैं वो गाली नहीं देना चाहता तो میں جہاں جہاں سے گزر رہا ہوں جن شعبوں سے میرا گزر ہو رہا ہے مجھے کوئی پاکستانی نظر نہیں آیا کوئی انڈین نظر نہیں آیا ہاں مجھے یہاں چپٹے لوگ نظر آئے کیونکہ وہ سلیقے کی قوم ہے انہوں نے سیکھا ہے دے آر ویری پیپل چاہے وہ فلپینو ہوں چائنیز ہوں کورین ہوں کوئی بھی ہوں وہ بڑے سمارٹ لوگ ہیں اور میں ایک طویل عرصے کی دشمنی کے بعد میں چپٹے لوگوں سے میری دشمنی ہوا کرتی تھی میں شکاگو میں رہا کرتا تھا ایک طویل عرصے کی دشمنی کے بعد میں اس نتیجے پہنچا ہوں کہ وہ بڑے مناسب لوگ ہیں اور موقع محل کے حساب سے چلتے ہیں موقع محل کے حساب سے اپنی اپنا مذہب چینج کرتے ہیں اور ان کو دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی ان کی کامیاب رہے گی جناب مجھے لگتا ایسا ہے بہرحال اب یہ کہ میرے منہ میں خاک لیکن میں بڑا ناؤمید ہوں جو پیلٹاک کے کلچر میں جو اپنے لوگوں کو دیکھتا ہوں اس سے میں بڑا ناؤمید ہوں یہ ان کو صرف دشمن بنانا آتا ہے دوسروں کو دوست کسی کو بنا نہیں سکتے حرکتیں ان کی جو ہیں وہ پجامے میں ہیں بہت ہی گری ہوئی حرکتیں ہیں ان کی بالکل تھکے ہوئے لوگ ہیں اور ان کو نہ مذاق کرنا آتا ہے نہ ان کو کوئی انٹیلیجنٹ کوشچن کرنا آتا ہے یہ سب حرکتیں کرتے رہتے ہیں اور ایک ہمارے درمیان انہی کے درمیان ایک بڈھا ہے سیب پتہ نہیں پاکستان کا کرسچن ہے یا کمبک بھاڑو کون ہے میں اس کی شکل دیکھنا چاہتا ہوں وہ جو ہے وہ پتہ نہیں کیا بکواس کرتا رہتا ہے اس کے پاس تین چار فارمولے وہ فارمولے چلاتا رہتا ہے اور ہم بغیرت لوگ جو ہیں اس کو بڑا خوشی سے الاؤ کرتے ہیں اس کو بڑا سپورٹ کرتے ہیں کم از کم مجھے اس چیز کی خوشی ہے ٹیلی فون صاحب کے آپ کی جماعت احمدیہ میں سے چند لوگ ایسے ہیں جو اس کو بالکل آ, کنڈون نہیں کرتے اس کو چپ کرا دیا ہے حالانکہ وہ بڑا پروک کرتا ہے وہ ہر ایک کو پروک کرتا ہے وہ آپ لوگوں کو یہ پرووک کرتا ہے کہ وہ ایسا شو کرتا ہے کہ ایسے دیکھو پاکستان میں تمہارے ساتھ یہ ہو رہا ہے تمہارے ساتھ یہ ہو رہا ہے میرے ساتھ مل جاؤ اور مل کے ان کی سب کی ایسی کی تیسی کر دو وہ اس کی اس قسم کی حرکتیں ہیں بہت ہی گھناؤنا انسان ہے اسی طرح سے سارے مجھے میں پہلٹاک کے کلچر سے بالکل مطمئن نہیں ہوں اس وقت اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ ہیں یہاں موجود ٹیلی فون صاحب اور کوئی ماحول بھی اتنا خراب نہیں ہے بہت زیادہ لوگ مجھے گالیاں بھی نہیں دے رہے ہیں ٹیکس بھی ایسا نہیں لکھ رہے ہیں دیکھیے وہ ٹیکس تو اب کم ہو گیا نورانی کا ٹیکس بھی کم ہو گیا اور عبداللہ بٹ کا ٹیکس بھی کم ہو گیا نو لا یا میں تمہارا کوئی ٹیکس ویکس نہیں پڑھوں گا چاہے میری فیور میں لکھو یا میرے اگینسٹ میں لکھو کوئی ٹیکس اچھا ٹیکس نہیں آتا ہے ٹیکس لکھنے والے لوگ جو ہیں یہ پتہ نہیں کیا بکواس دن رات کرتے رہتے ہیں لیکن حرکتیں شیطانوں والی کرتے ہیں شیطنت شیطنت کوئی صلح صفائی کی بات نہیں کرے گا کوئی صلح صفائی کا ٹیکس نہیں لکھے گا دو دوست کو بھی دشمن بناتے ہیں دشمن تو دشمن ہیں دوستوں کو بھی دشمن بناتے ہیں مجھے فون صاحب اس بات کا جواب دیجیے کہ کیا بات ہے کہ پوری اتنی بڑی ریاست ہے کیلیفورنیا کی یہاں میں بڑی اہم جگہوں سے گزرا اور ابھی بھی میں ہوں میں ٹریننگ میں ہوں اور مجھے نہ ایک پاکستانی نظر آیا نہ ایک انڈین نظر آیا ہاں کہاں نظر آتے ہیں مجھے ایسے نظر آتے ہیں کہ ریسٹورینٹ میں گیا کوئی انڈین ہے سردار جی ہے سکھ ہے اس کی بیچارے کی پوری فیملی لگی ہوئی ہے بڈھا باپ بھی اس کا دادا بھی اس کا بیٹا بھی اور سب بیچارے اپنی داڑیوں کو جو ہے وہ اپنی تھوڑی میں داڑیوں کو چھپا کے اور جناب پگڑی اوپر باندھ کے گرمی میں اور جراپ سب کے سب کچن میں لگے ہوئے ہیں اور پھر جرا اسی طرح سے ایک آدھ پاکستانی بھی نظر آتے ہیں کوئی میاں بیوی ہیں بےچارے بہت ہی دبے ہوئے ہیں پیلت... یہی ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو پیلٹاک پہ آ کے بڑی بڑبڑ بڑ کے بولتے ہیں بڑے بےچارے دبے ہوئے بےچارے محنت کر رہے ہیں کوئی گاہک آیا اس کے ساتھ گورا ہوا تو بڑی اچھی طرح سے بات کی اگر کوئی پاکستانی ہوا تو منہ ٹیڑھا کر کے بات सर्विस یا آدھی تو یہ تو ان سب کی حرکتیں ہیں جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے نا کوئی گورا آ جائے تو اس کے آگے پیچھے لگ جاتے ہیں اور اپنا اور یہی اربوں کی ارب تو یار سب سے ہی گئے گزرے ہیں اربوں کی تو بات ہی چھوڑے آپ تو میں تو بالکل پر امید نہیں ہوں اور اسی وجہ سے میں نے جناب بالکل اپنے آپ کو ٹرانسفارم کر لیا ہے لیکن ہاں میں جہاں تک میری بلیو اور مذہب کا تعلق ہے وہ جو میرے ماں باپ جس سوچ اور جس فرقے سے تھے آخر دم تک میں اسی فرقے سے رہوں گا نہ صرف رہوں گا بلکہ میرا دل بالکل سچائی کے ساتھ یہ گواہی دیتا ہے کہ مسلمانوں میں جو ریل مسلمان ہیں وہ وہی ہیں جو میرے ماں باپ تھے اچھا انڈیا کے جو مسلمان ہیں میں ان کو کافی ان کے بارے میں میں پرمی تھا لیکن وہ بالکل وہ بھی سب گئے گزرے ہیں اس وقت تو شاید میری بھی باتیں ایسی لگ رہی ہیں کہ جیسے میں بھی گیا گزرا ہوں اصل میں مجھے جناب اس وقت یہاں کیا ٹائم ہوا ہے کوئی بارہ بارہ بجے یا سوا بارہ بجے اور صبح پانچ بجے اٹھنا ہے اور خوشی کی بات یہ ہے کہ جناب یہ میرا جو سیشن تھا ٹریننگ کا ختم ہو گیا ہے کل جناب میں صبح جاؤں گا میرا ایک ٹیسٹ ہے اور اس کے بعد میں جناب فلائی کر جاؤں گا اچھا دیکھیے یہاں ٹائمنگس میں کتنا فرق ہوتا ہے دیکھیے جناب گوام جو ہے گوام میں جناب ایک دن کا بھی فرق آ گیا وہ پاکستان سے بھی دور لگتا ہے حالانکہ اتنا دور ہے نہیں اسی طرح سے ہوائی ہے ہوای... یار یہ ہاشمی جو ہے یہ ریئلی ہوائی کے ہیں یا یہ پھیکتے رہتے ہیں فون صاحب ڈو یو نو ہم میں نے ان کو آفر کیا ہے کہ میاں مجھ سے مل لو میں آ جاؤں گا ہوائی بھائی ہوائی میں تو پانی پانی جہاں جہاں پانی ہوگا وہاں وہاں میرا شوبہ ہے تو وہ پتا نہیں اچھا یہاں پر وہ جو وہ ہے چنجی چنجی رہتا ہے ادھر ادھر کہیں کسی نے بتایا تھا وہ جناب چنجی بھی کھسک لی ہے میں نے کہا بھائی مل لو مجھ سے تو یہ چکر ہے لیکن یہ کہ میری ان تمام باتوں کا مقصد یہ ہے کہ پاکستانیوں کو چاہیے کہ کوئی کوئی ایسی بات کرے کوئی ایسے ٹاپکس لائیں جس سے یہ پتہ چلے کہ بھائی آپ شعور رکھتے ہیں آپ کچھ سوچ رکھتے ہیں یہ دن رات جو لٹھم لٹھا لے کے ایک اسلام کو پکڑ کے اور معاف کیجئے گا ٹیلی فون بھائی آپ کی جماعت کے جتنے لوگ ہیں یہ بھی سب لگے رہتے ہیں دن رات اسلام کے اسلام کے اسلام کے بھائی اسلام کو جیسا ہے ویسا رہنے دو فرقے جیسے ہیں ویسے رہنے دو دوسری کوئی بات کرو سائنس اور ٹیکنالوجی اور سیاست کی بات کرو یا کوئی اور اچھی بات کرو یہ بتاؤ تم کہاں رہتے ہو وہاں کون سی سبزیاں اچھی ہوتی ہیں وہاں یہ جنرل بہت سارے جنرل ڈسکشنز ہیں تو اس وجہ سے میں تو جناب ان تمام چیزوں سے بڑا تنگ آیا ہُوا ہوں اور اس کا جو بابا آدم ہے وہ یہ جو یہ کیا یہی ہاں یہی تو کمرہ اس کا بابا آدم ہے یہ اسپیک دا ریئلٹی اسپیک دا ریئلٹی یہ کیا بات ہوئی दिए. یہ عجیب جہالت کی وہ ہے. اچھا اور جتنے یہاں پر آتے ہیں اور بکواس کرتے ہیں نا کہ ہم یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں جب ان کو سنتے رہو اس سے مجھے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ کس کیٹیگری کے ہوں گے تو بہرحال لیکن ایک بات میں نے یہ محسوس کی ہے ٹیلی فون جناب ٹیلی فون صاحب کہ آپ کی جماعت کے جو لوگ ہیں دیکھیے فرق اپنی جگہ ہے میرا اور آپ کا جو فرق ہے مذہبی وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن آپ کی جماعت کے میں سمجھتا ہوں کچھ باشعور پڑھے لکھے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور مجھے آئیڈیا ہو جاتا ہے جناب باتوں سے آئیڈیا ہو جاتا ہے اگر کوئی پروفیشنل آدمی ہے وہ کتنا بھی یہ سمجھ کے کہ ابے یار پیلٹاک تو ایک جنگ جگہ ہے یہاں پر آ کے میں بل شیٹنگ بھی کرتا ہوں گالیاں بھی دیتا ہوں پھر بھی پہچان میں آ جائے گا اسی طرح سے اگر کوئی تیسرے درجے کا آدمی ہے وہ بہت بن سور کے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے وہ بھی پہچان میں آ جائے گا یہ تو جناب بڑی زبردست پہچان کی جگہ ہے پیلٹاک اور میں کل صبح جو جاؤں گا پھر میں میں بڑا سلیکٹو اس کے اوپر آ کے بات کرتا ہوں اس وقت جو میں نے بات کی فون صاحب وہ صرف آپ کے لیے بات کی ہے اچھا ابھی ہاں میں ایک بات اور کر کے پھر مائک چھوڑتا ہوں آپ نے یہ کہا جو یہ بات ہو رہی تھی یہ جو کون سو کالڈ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم دہریے نہیں یہ کیا ایتھیس کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ہر کرپٹ چیز کو کرنا چاہتے ہیں اور جو شراب بھی پینا چاہتے ہیں زنا بھی کرنا چاہتے ہیں بدماش لوگ ہیں یہ یہ انسانیت ان کے پاس سے ہو کے نہیں گزری ہے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی جتنی دنیا سے جو کچھ لوٹ سکتے ہیں جو مزے وہ لوٹنا چاہتے ہیں یہ سمجھ کے کہ بھائی کوئی آگے پیچھے کچھ نہیں ہے کھلا کھاتا ہے تو جناب یہ میری ڈیفینیشن ہے ان کے لیے اور کچھ یہ بات نہیں ہے میری باتوں سے یہ مطلب نہ نکالا جائے کہ میں ہر ایک کو کنارے لگا رہا ہوں کچھ اچھے لوگ آتے ہیں یہاں وہ بیچارے شرافت سے بات کرتے ہیں اور مذہب کے بھی کچھ لوگ آتے ہیں تو بھائی انہی لوگوں کو رہنے میں اب جیسے ابو طلحہ ہے ٹیلیفون سے آپ دیکھیے ٹھیک ہے آپ کا اور ان کا فرق ہے میرا اور ان کا بھی فرق ہے لیکن آدمی قاعدے کا ہے شرافت سے بات کرتے ہیں آنےسٹ معلوم دیتے ہیں جو کچھ بھی ان کا ہے ان کی سوچ ہے ان کا فرقہ ہے لگتا ہے کہ یہ آنےسٹ ہے اپنے اپنے اس کے ساتھ کیونکہ بھائی جو کچھ بھی آپ ہیں آپ اپنی جماعت اپنے فرقے کے ساتھ تو آنےسٹ ہوں لوگ وہ بھی نہیں ہوتے وہ پتہ چل جاتا ہے اب دیکھیے ایک عیسائی عورت میں اس کے ساتھ کارپول میں رہا تقریباً بیس سال اور وہ ایسی مذہبی عورت کہ وہ ہر تیسرے دن چرچ جاتی ہے صبح کو بھی شام کو بھی تو کیا بات ہے کہ میں ایک مسلمان آدمی میری اور اس کی کیوں گاڑی چھنی کیوں بیس سال تک کارپول رہی اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ کچھ اصول ہوتے ہیں اگر آپ کسی بھی جماعت سے تعلق ہے ٹھیک ہے ڈفرینسز ہیں لیکن آپ نے کچھ ایسے سالڈ اصول بنائے ہوئے کہ جن کو جو اپوزٹ پارٹی ہے جو آپ کے اگینسٹ ہے وہ آپ کے اگینسٹ تو دوسرے پوائنٹس پہ ہوگی لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی سوچے گی یار یہ بندہ ایسا ہے یہ ڈپینڈیبل آدمی ہے تو یہ یہ تمام چیزیں اور یہ تو یہ تو کوئی کسی اور جتنے یہ اب جیسے یہ سلفی کون تھا یہ تو ایک کوئی اٹھارہ انیس سال کا بےہدا سا لڑکا ہے اس کو کسی طرح سے یار اس یہ ایک وہ ہے اچھا اس نے اور چنجی بھی پتہ نہیں کہاں کہاں سے چھاٹ چھاٹ کے لوگوں کو لاتا ہے ایک اور کسی کو لے کر آیا تھا یہ ابھی کوئی تین چار دن پہلے میں دیکھ رہا تھا بہرحال جناب میری بات چیت کی انرجی ختم ہو گئی چائے میری ٹھنڈی نہ ہو جائے میں بھی چائے پیتا ہوں اس کے بعد آپ لوگوں کی باتیں سنتا ہوں اور پھر میں کوشش کرتا ہوں کوئی تین چار گھنٹے کی میری نیند پوری ہو جائے اوکے جی شکریہ جناب اچھا ہاں ٹیکن سب بات کی ہے غم خوشی کا طلب مذہب کے ساتھ نہیں ہوتا یہ دہلی میں بھی ہوتی ہے اور ہندوؤں میں بھی اور مسلمانوں میں بھی شاید آپ نکل بدی کے صبر کی بات کر رہے تھے یا موریلٹی کے بارے میں موریلٹی جو ہے یہ بھی مثال کے طور پہ اسلام سے پہلے لوگ کی رہ رہے تھے اپنی زندگی گزار رہے تھے عیسائیت سے پہلے بھی لوگ زندگیاں گزارے تھے انہوں کی ہم نے کبھی نہیں سنا کہ وہ جو ہے معاملات بہت زیادہ خراب تھے اسی طرح جتنے مزاج ہیں مذہب اور مورالٹی میں بڑا تھوڑا سا ہی فرق ہے مورالٹی اصل میں ایک کس پوائنٹ آف ویو کے ساتھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم لوگ کیوں سب بننے کی کوشش کرتے ہیں یعنی کہ اور بدی کا تصور کیوں ہم ہے ہمارے درمیان یہ سیلف انٹرسٹ ہے ایک اچھا سوشل کانٹریکٹ ہے اگر آپ کسی کے ساتھ اچھے ہوں گے تو بدلے کے طور پر وہ بھی آپ کے ساتھ اچھا ہوگا بنیادی طور پہ سروائیول آفیٹس یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں نہ صرف انڈیویجل طور پہ یعنی کہ نصابی طور پر بلکہ اجتماعی طور پہ بھی اس سروائیول کی جنگ میں ہم نے آپس میں صاون کرنا ہوگا جو بھی چیز ہیں اس دنیا میں آپ دیکھیں پرندے ہیں چرندے ہیں جتنے بھی ہمارے پاس جن سے نظر آ رہی ہیں ان میں تعاون ہوتا ہے تو وہ سروائول کر سکتی ہیں اور جن میں زیادہ تعاون ہوتا ہے ان میں سروائیول کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اور وہ ترقی بھی زیادہ جلدی پی سکتے ہیں مثال کے طور پر دیکھو گا ہاتھیوں پر جم کرتے میں وہ کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو بچایا جائے اور سفر میں ایک دوسرے کا ساتھ جائے اس طرح انسانوں کے میں بھی ہم آپس میں تعاون کریں گے ہم آپس میں اچھا سوشل کانٹیکٹ بنائیں گے تو ہم سروائول بھی ہمارا ہماری بکار اس میں بھی ہے ہماری ترقی کرار اسی میں بھی ہے تو ہم جتنا اچھا خیال رکھیں دوسرے کا اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے تو یہ انسان کا اپنا فائدہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ اچھا ہو تاکہ رب عمل کے طور پہ لوگ بھی اس کے ساتھ اچھے تو یہ مورالٹی کانسیپٹ ہے نیکیور بدیتی میں اگر سوسائٹی میں برا کردار ادا کروں گا تو وہ میرے اپنے لیے نقصان دہ ہوگا اور میں اچھا کردار ادا کروں گا تو وہ میرے لیے فائدہ مند ہے تو یہ ہوتا چلا ہے اس میں مذہب مذہب کی مورالٹی میں آپ کو خدا جو ہے سکھاتا ہے نے جو بھی آپ کام کرتے ہیں آپ نے اس کو جو آپ کو لسٹ کی گئی ہے فسٹ تھرٹی مثال کو میں سلام کی مثال دیتا ہوں آپ تلاش کریں گے تو نپاس میں پھر احادیث میں پھر فکہ میں آ, اور اس طرح کے جو معاملات ہیں آ, تو اس میں کافی کنفیوژن ہوتی ہے ہم تو اس میں آزاد خیال لوگ ہیں ہم عقل استعمال کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے تو ہم اسی کو اپنا لیتے ہیں آ, لیکن مذہبی مدد جو ہے اپنی مورالٹی کو آ, آ, اپنی جو مذہبی کتب ہیں ان میں خرچ کرے گا تو اس میں عمومی طور پہ کنفیوژنس ہیں اس میں بھی لوگوں کے اپنے اپنے تعبیلیں ہیں اور ایک اسپیسیفکمورٹی نہیں ہے مثال کے طور پہ قانون اطلاع دیکھیں اسی طرح مسئل اور اس طرح کی دوسری چیزیں جو دل اسٹوڈنٹس یا آپ کی جو کیا کہتے ہیں شریعت ہے اس میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں ہم چیزوں کو پک اپ کرتے ہیں جو اچھی چیز ہمیں لگتی ہے لیکن آپ جو ہیں وہ ایک دائرہ کار کے اندر ہیں اور آپ نے وہی چیزیں پک کرنی ہیں جن کا جن کی کوئین آف کی تعویل آپ کی جو ایجوکیشنل اتارٹیز ہیں اس سے نکل سکے ٹھیک ہے جی تو یہ بات ہے ریزن لاجک جو ہے اس میں نہیں ہے بلکہ اس میں لکیل کی رہی ہے ان شارٹ یہ بات ہے تو یہ ایک سخت مورالٹی ہے اور ہر مذہب کا یہی حال ہے کہ ان کی مورائلٹی جو ہے وہ سپیسیفک ہے اور ہماری جو موریلٹی ہے جو اخلاقیات ہیں وہ چوزن ہیں ہم اپنے لیے اپنے خود پک اپ کرتے ہیں لیکن آپ کے لیے جو چیزیں ہیں جو اخلاقیات ہیں جو مورائلٹی ہے نقی اور بدلی کا معیار ہے وہ مذہب آپ کے لیے پیک ہے ہم آزاد ہیں اور آپ لوگ علم وقب کے معاملے میں آزاد نہیں ہیں یہ بنیادی خبریں دوسری بات اپنا ٹریفن سائنس اور مذہب میں فرق یہ ہے میں دوبارہ کہہ دوں سائنس جو دعوی پیش کرتی ہے اس کے ساتھ وہ کچھ ایویڈینس بھی پیش کرتی ہے کچھ فلائل بھی پیش کرتی ہے اور آپ دیکھیں سائنس میں کوئی اختلاف نہیں ہے مثال کے طور پہ نظریہ اختقاء ہے یا رولیوشن ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے بگ بینگ ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے سائنسکری تھیوریز ہیں اس میں مثال طور پر ریلیٹیو ہے اس میں کوئی اخلاق ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سائنس کا تعلق حقائق سے تھا ستا ہے لیکن ہم مذہب میں آتے ہیں تو کافی سارے اختلافات ہیں مذہب کنفیوز کر سکتا ہے انسانوں کو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس میں طویلیں ہیں اور ایک جیسا آپ چاہیں مذہب کو بنا سکتے ہیں کوئی کمپلیٹ یا اس میں حقائق نہیں ہے یہ بنیادی فرق ہے اور آپ کیا فرما رہے تھے جناب کہ ہاں اپنی پیدائش پہ کریں ہاں اپنی پیدائش پہ کر لیتے ہیں جناب کرن پاک میں سورہ تارق ہے میرے حال کے مطابق اس میں یہ بتایا تو مجم صاحب ہیں اس میں ضرور اپنی رائے دیں گے اور ہمیں دوست کریں گے امید ہے سورہ تارق میں خدا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کا جو سیمنٹ پروڈکشن ہے یہ انسان کی بیک بون یعنی انسان کی پشت اور کے درمیان میں سے آتا ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے اپنا جل بمبئی سیمنٹ جو ہے, وہاں ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ کب نے بڑی اچھی بات کی کہ جب انسان جنسی عمل کرتا ہے تو اس کے بعد پشت میں تھوڑا درد محسوس کرتا ہے عمومی طور پہ اس لیے یہ خیال کیا جاتا ہوگا پہلے زمانے میں کہ جناب انسان کا جو مادہ ہے وہیں سے آتا ہے تو یہ بات درست ہے ان کی اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن نقطہ یہ ہے کہ قرآن پاک یا بائبل یا جو دوسرے کتاب ہیں جن کے بارے میں دعوی کیا جاتا ہے کہ وہ ورڈ آف گاڈ ہیں اگر خدا ریالٹی ہے تو ورڈ آف گاڈ میں بھی ریالٹی ہونی چاہیے اس میں بھی حقائق ہونے چاہیے اگر حقائق نہیں ہیں تو یہ تو یہ تاثر لوگوں کا کہ یہ انسانوں نے خود سے بنائی ہیں کتابیں تو یہ اس کو سپورٹ ملتی ہے اور وہ سے زیادہ جڑب کرتا تو یہ باتیں کرنی تھی جناب اور میں آخر میں یہ کہوں گا جتنے مذاہب ہیں جتنے سب ہیں مذہبی طب یہ انسان کی اپنی بنائی گئی ہیں اور زیادہ تر اس میں ہوتی ہیں تو جناب السلام علیکم جناب آپ نے جو باتیں کی ہیں آخر پہ آپ نے جو بات کی ہے کہ یہ ساری کتابیں انسان کی اپنی بنائی ہوئی ہیں یہ جھوٹ ہے آپ دنیا کی کسی بھی کتاب پہ الزام لگا سکتے ہیں لیکن قرآن مجید پہ آپ یہ الزام نہیں لگا سکتے قرآن مجید اللہ تعالی کا کلام ہے اور یہ آپ کو پتہ ہے آپ نے ابھی سورت تارک کا حوالہ دیا اور ایک ایتھیس جو اس کے منہ سے جب یہ لفظ نکلا کہ اس میں اللہ تعالی فرماتے ہیں تو یہ یار یہی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو کہ دل کی گوئیاں ہوتی ہیں جو دل یا دماغ سوچ رہا ہوتا ہے انسان خواہ جتنا مرضی بھاگنے کی کوشش کرے وہ اپنے نشانات ضرور چھوڑ جاتا ہے پیچھے کہ وہ کیا خیالات رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ تو یار آپ نے ایک بات کی تھی ابھی آزاد ہونے کی کہ آپ آزاد ہے میں نے آپ کو اس سے پہلے یہی بات آپ کو بتائی تھی کہ انسان جو سے وہ اگر آپ آزادی کی بات کرتے ہیں تو صرف اللہ تعالیٰ کے جو قانون ہے ان سے آپ آزاد ہیں ٹھیک ہے نا آپ ان کو نہیں مانتے یہ ایتھیس جو ہے نا میری نظر میں مارکر بھائی جس طرح کسی نے بغاوت کی ہوتی ہے نا یہ بغاوت ہے ان لوگوں کی کہ وہ جو ایک سوچ آ جاتی ہے جب آپ نیکی یا بدی کرنے لگتے ہیں نا تو اس وقت ایک سوچ آپ کو روکتی ہے کہ جب آپ نیکی کرنے لیں گے تو ضرور ایک چیز آپ کو روکے گی ایک خیال آپ کے ذہن میں پیدا ہوگا کہ جس کی تم ہیلپ کر رہے ہو یہ اس کی ہیلپ تم نہ کرو جب آپ بدی کرنے لگیں گے اس وقت بھی ایک سوچ آئے گی وہ آپ کو اس وقت ضرور تھوڑا سا خلل پیدا کرے گی تو یہ لوگ اس چیز سے آزاد ہونا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس وقت وہ سوچ بالکل نہ آئے میں نے اس لیے شروع میں بات کی تھی کہ ایتھیس جو ان سے ہیں ان کی ان, کا ان کی سوچ ایک سائڈ سے ہونی چاہیے جس طرح ابھی انہوں نے آگے کہہ دیا کہ ہر چیز میں ہر مذہب میں یہ چیز پائی جاتی ہے میں نے ان سے یہ پوچھا ٹیکس میں کہ وہ کہاں سے آتی ہے کہاں سے آپ نے لی ہے وہ اس کا کوئی اگر آپ کی سائنس نے اگر کوئی چیز ایسی یاد کی ہے کہ وہ ہمیں بتائے کہ یہ کہاں سے یہ چیز آپ کو ملی ہے اگر ہر مذہب میں پائی جاتی ہے تو اس لیے آپ کی سائنس جو سی نا وہ بھی کافی چیزوں کو نہیں ناپ سکتی آپ سائنس کی ہر اس بات پہ یقین رکھتے ہیں جو جس کا آپ کو ثبوت مل جاتا ہے جس طرح ابھی آپ نے یہ بات مان لی کہ صورت تارک میں جو انسان کی پیدائش کا ذکر ہے اور آپ نے ریڑھ کی ہڈی کی بات کی اب سائنس اس بات کی شہادت دیتی ہے لیکن سائنس تو ابھی یار سو ڈیڑھ سو سال پہلے آئی ہے اور یہ باتیں جو سی ہمیں آج سے چودہ سال پہلے ان لوگوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام کے ذریعے بھجوا دی جنہیں ان باتوں کا پتا بھی نہیں تھا اب قرآن مجید آپ اٹھا کے دیکھیں اس میں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی انہوں نے میرے اپنی زندگی میں کبھی وہ سمندروں پہ نہیں گئے نہ انہوں نے سمندری سفر کی ہے نہ انہیں سمندروں کی گہرائی کا پتا لیکن قرآن مجید جو سب وہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ سمندر جو ان میں ایسی جگہ جہاں پہ اتنے اتنا اندھیرا اور اتنی گہرائی ہے کہ انسان کو اپنے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو دیکھ نہیں سکتا یعنی کہ وہ اسے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرا دوسرا ہاتھ کدھر ہے ٹھیک ہے نا یہ بات آج سے چودہ سو سال پہلے اللہ تعالی اپنے نبی کو بتا رہا ہے اور سائنس آج اس بات کو ثابت کر رہی ہے پھر آپ کی سائنس جو اسی ہے وہ اس کا کیا کہیں کہ آپ نے تحقیق کر کے بھی قرآن یا خدا پہ ایمان نہیں لانا لیکن آپ نے سائنس کہنا جی سائنس زیادہ وہ زیادہ بہتر سے زیادہ بہتر پتا تو جب ایک چیز دوسری سے ٹیلی ہو جاتی ہے نا اس وقت آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس چیز پہ ایمان لائیں آپ اس کتاب پہ ایمان لائیں اور اس کتاب کو اتارنے والے پہ ایمان لے کے آئیں لیکن آپ نے نہیں کرنا وہ فرون کے بارے میں قرآن مجید نے یہ ثابت لکھا ہوا ہے کہ ہم نے اس کی لاش کو رہتی دنیا تک سوال کے رکھنا ہے ٹھیک ہے انیس سو اکیس تک یہ بات صرف آپ کو قرآن میں ملتی تھی لیکن انیس سو اکیس کے بعد جب وہ اس کی لاش ان پیرامیٹ سے برامد ہوئی ہے اور خاص اس لاش کو آج تک کسی نہ کسی میوزیم میں سنبھالا گیا اور ابھی تک رکھی گئی ہے تو کیا آپ کو سائنس پیاری ہے یا قرآن مجید کی وہ بات پیاری ہے اور یہ بات آپ کو اس وقت بتائی گئی جب اس چیز کا فرون کی لاش کو کسی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہی نہیں تھا لیکن آپ نے نہیں ماننا آپ کا ایک نیا اعتراض اٹھنا ہے آپ نے ایک نئی بات کرنی ہے کہ آپ یہ باتیں تو دو ہوگی اب اس پہ ہم نے کبھی بات نہیں کرنی آپ نیا اعتراض ڈھونڈو تو بھائی جو یہ دیکھیں نا جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے شروع میں کہہ دیتا ہے کہ مومن وہ ہے جو غائب میں ایمان لاتا ہے غائب میں ایمان لاتا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کئی چیزیں نہیں دیکھی فرشتوں کو آپ نے نہیں دیکھا خدا کو آپ نے نہیں دیکھا گزرے ہوئے جو پیغمبر ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے آپ نے ان کو نہیں دیکھا ٹھیک ہے قیامت کو آپ نے نہیں دیکھا جزا سزا کے دن کو آپ نے نہیں دیکھا لیکن مسلمان ایمان لاتا ہے اور یہ ایمان کی وہ نشانی ہے اپنا ہائیسٹ بھائی آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے جب ان کی سسٹر نے یہ کہا کہ تمہارے دوست نے نبی ہونے کا دعوی کیا تو آپ فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کلیئر کرنے کی کوشش کی حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے دعا کیا یا نہیں کیا انہوں نے کہا ہاں کیا ہے انہوں نے کہا میں آپ پہ ایمان لاتا ہوں اسے کہتے ہیں ایمان کا سب سے اونچا درجہ کیا چیز دیکھی تھی انہوں نے خدا تعالیٰ پہ ایمان لانا اللہ تعالیٰ نے یہ شرط رکھی ہوئی ہے کہ آپ غائب پہ ایمان لائیں ٹھیک ہے تو جو سے وہ تو ایمان خدا ایمان ایماندی رکھتے ہیں انہوں نے دوسری چیزوں پر کس طرح ایمان لانا ہے؟ تو نہ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سائنس کو مانتے ہیں نہ آپ قرآن مجید کو مانتے ہیں نہ آپ خدا کو مانتے ہیں میں نے دو آپ کو بہت بڑے حوالے دے دی ہیں قرآن مجید سے ٹھیک ہے ان چیزوں کا آپ قرآن مجید کو اگر غور سے پڑھیں تو آپ کو ان کا ضرور قرآن مجید میں لکھا ملے گا اور یہ اس وقت کی باتیں جب یہ چیزیں ابھی تک کسی کو معلوم نہیں تھیں ٹھیک ہے نا اب میرے لیے یہ چیزیں یہ دو باتیں بڑی میں نے بہت بڑا میں نے معنے رکھتی ہیں میں نے اگنور نہیں کر سکتا تو اگر آپ کا کوئی نیا اعتراض ہے تو آپ بتائیں میں نے تو ابھی وہ ڈی ایف صاحب سے یہی پوچھا تھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ پدائی سے پہلے آپ کہاں تھے آپ کو پتا تھا یا آپ اگر آپ کے والدین یا آپ آب کے اباؤ داد جو سے جنہیں آپ مل چکے ہیں اپنی زندگی میں وہ یقیناً ان میں سے کئی وفات پا چکے ہوں گے وہ کہاں ہیں جن کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا اس کا لیکن ایک ایمان رکھنے والا ایک ایمان رکھنے والا اس سے پتہ ہے کہ وہ وفات پا چکے ہیں اور عالم برزخ میں ہیں ٹھیک ہے نا کیونکہ انسان کی فطرت میں یہ چیز رکھی گئی ہے کہ وہ ہر چیز کی کھوج لگانا چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ رستہ کدھر جاتا ہے اس سوال کا کیا حال ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرن میں رکھا ہوا ہے اور خدا نے ہمیں بعد کے جو مرنے کے بعد کے جو حالات ہیں وہ بھی تھوڑے بہت ہمیں بتائے ہیں جنت کے نظارے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم یہ صرف سوچ سکتے ہو تم صرف سوچ سکتے ہو لیکن تم کبھی بھی اپنی آنکھوں کے سامنے وہ نظارہ نہیں لا سکتے کہ وہ چیز کیا ہے کبھی کسی آنکھ نے وہ نہیں دیکھا یہ اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا تو جب آپ اس دنیا کو اتنا حسین سمجھتے ہیں اتنا خوبصورت سمجھتے ہیں اس کی جو خوشیاں ہیں ان کو آپ لے کے خوش ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں آپ باہر نکلتے ہیں سمندروں کے نظارے کرتے ہیں پہاڑ دیکھتے ہیں لوگوں کے رنگ کلر دیکھتے ہیں باغوں میں جا کر پھولوں کے کلر دیکھتے ہیں تو آپ اتنے خوش ہوتے ہیں تو جو بات کی دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس کا تو آپ کبھی نظارہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ جس کا خدا نے اس دنیا کا جو ود گیا وہ کیا ہوگا ہاں <coughs> جی ٹائم سلفی صاحب آپ کا تو ویسے ہی ہینڈ ریس ہے آپ نے کون سا ہے مائک بھائی آپ مارے نیچے میرے خلاف اور میرے مذہب کے خلاف آپ نارے مارے آپ کا ایمان اور دین ادھر سے شروع ہوتا ہے اور یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے لگے ڈی ایف جی آ جائیں سلفی صاحب آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جیسے جو مسلمان ہیں نا ان کی وجہ سے ایتھیس جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جن کو ان کا خدا ان کو کئی کاموں سے منع کرتا ہے ٹھیک ہے نا لیکن وہ کرنے سے باز نہیں آتے تو پھر اس طرح کے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ دیکھو ان کو اللہ تعالیٰ کسی چیز سے منع کر رہا ہے جھوٹ سے منع کیا گیا ہے فریب سے منع کیا گیا ہے لیکن یہ باز نہیں آتے تو کیا خدا ہے تب اس طرح کے لوگ پیدا ہوتے ہیں یہ بھی آپ, آپ کا قصور ہے جس طرح کی حرکتیں نہ کریں نا تو لوگ اپنے ایمانوں پہ قائم رہیں کیونکہ ہر بندے کی ایمان کی حالت حضرت ابو بکر صدیق جیسی نہیں ہوتی تو ڈی ایف صاحب آپ پلیز تشریف لائیں اگر ہیں آپ نے تو یا پھر سلفی صاحب آئے ذرا یار کیمپ کھولو نا سلفی میں نے آپ کی آج دڑی ناپنی ہے کیونکہ پچھلے دنوں میں نے دیکھی تھی وہ کافی بڑی ہوگی تھی تو اب میں نے دیکھنی ہے کہ آپ نے اس کو تراشا ہے یا ویسے ہی ہے یہ یہاں بہت اچھی سنا کے چلے جاتے ہیں آپ نے یہ سوال پوچھا تھا مجھ سے کہ آپ پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھے یہی سوال تھا نا آپ کا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ آپ پیدا ہونے سے پہلے کیا تھے یا یہ ہو سکتا ہے میں ایک کیمیکل ہوں ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز ہوں جس کے ملنے کے بعد ایک انسان بنتا ہوں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اب میں یہ ضروری یہ سوچتا میرا کہ میرے پیرنٹس مرنے کے بعد جو ہے وہ ایک ایسی جگہ جائیں گے جہاں پر ان سے دوبارہ سوال کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ ہاں آپ نے دنیا میں کیا کیا اس کے بعد ان کو دوزک دی جائے گی اور ان کو جنت دی جائے گی یہ چیز سوچنا میرے لیے ضروری ٹھیک ہے آپ کے سوال کا جواب میں خیال سے تھوڑا سا مختصر ہے لیکن آپ سمجھ چکے ہوں گے میرے جواب کو اچھا دوسری بات دوسری بات یہ ہے میں سوال کرنے آیا تھا ہائٹ سلوینس صاحب سے ایک بہت ہی ضروری سوال تھا اگر وہ روم پر موجود ہیں تو مجھے ضرور ٹیکس لکھ کے بتا دیں پلیز میں خیال نہیں ہوں دیکھیں یہ ساری چیزیں جو اگر میں کھلے لفظوں میں کہوں تو پلیز یار مجھے آپ ٹیکس میں لکھ کے بتا دیے گا کہ میں رک جاؤں گا اسی وقت اچھا آ گئے صحیح اچھا میں یہ سوال کرنا چاہتا تھا ہائی فلنسی صاحب کہ انسان جب بیمار ہوتا ہے یا کمزور ہوتا ہے یا اس کا جسم کام کرنا چھوڑ دیتا ہے یا اس کو کہہ دوں کہ بیمار ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ جو ہے یہ ڈاکٹر کا جو ہے رُخ کیوں کرتا ہے ڈاکٹر جیسے فون صاحب ابھی گئے تھے چیک اپ کرانے جیسے انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر کی طرف کیوں رجوع کرتے ہیں یہ ٹیبلٹ کیوں کھاتے ہیں ان کو تو چاہیے کہ ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے مانگے اور وہ ان کو جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ صحت مند کر دے یہ ایک بڑی سوچ میرے اندر ہے اور میں اس کے ابھی تک جواب تک نہیں پہنچا ہوں لیکن یہ میں ہائٹ صاحب سے سوال کرنا چاہتا تھا یہ اس لیے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ دبا کا استعمال کیوں کرتے اگر ان کی یہ سوچ ہے اللہ کے اوپر اللہ کے اوپر پکا ایمان ہے ٹھیک ہے ان کو کبھی بھی چاہیے نہیں کہ کبھی نہیں چاہیے کہ یہ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور انجیکشن لگوائیں دوا کھائیں ٹھیک ہے ایسی کوئی چیز نہیں کھانی چاہیے ان کو کیونکہ یہ چیز تو بالکل مختلف ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ نے تو نہیں بنائی ہے چاہیے نا یہ تو ایک کیمیکل سے بنی ہوئی ہے جو انسان کی باڈی کے اندر جا کے جو انسان کی باڈی کے اندر جو کیمیکل گسا ہے اس کو وہ چینج کرتی ہے اگر اس کے اندر جو خامی ہوتی ہے یا جس کو کہتے ہیں کہ جو ریئیکشن ہونا ہوتا ہے وہ کرتی ہے تو اس کے بعد انسان دوبارہ جو ہے وہ شہدیاب ہو جاتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا ہے ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے کچھ نہیں کر رہا اب اللہ تعالیٰ کو اتنا کریڈٹ کیوں دیتے ہیں یار آپ لوگ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, کیا کچھ نہیں کیا اس چیز پہ میرا دماغ بہت خراب ہوتا ہے جب کوئی بھی انسان یہاں پر آتا ہے سارا کریڈٹ جیسے ابھی ٹیلیفون فون سب لگے ہوئے تھے ایک کہانی انہوں نے چھیڑ دی تھی کہ وہ کیا نام ہے کیا نام لیا تھا ابو بکر وہ جو ہے انہوں نے پہلے ایمان لے کر آئے بھی وہ لے کر آئے ہوں گے نا ایسے ابھی بھی موجود ہیں جو ایمان لے کر آتے ابھی تو نہیں ہے ابھی بھی ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں جو آنکھ بند کر کے ایمان لے کر آ جاتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا اسلام کے بارے میں کہ اسلام ہے کیا کلمہ کیا چیز ہے اور قرآن کیا چیز ہے ایمان لے کر آ جاتے ہیں ایسے بہت سارے لوگ ابھی بھی ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ ٹیلیفون صاحب کے آپ ڈاکٹر کے پاس کچھ جاتے ہیں آپ صرف ہاتھ اٹھا کے دعا کیوں نہیں کر لیتے کافی نہیں آپ کے لیے تو یہ آپ سے ایک سوال ہے ٹیلی فون صاحب آپ سے بھی ایک سوال ہی ہے جیسے کہ آپ نے مجھے کیا تھا نا اور اگر آپ جاتے ہیں تو کیوں جاتے ہیں کیا ہے اب سمجھ میں نہیں آ رہا آپ نے کیا لکھا دوبارہ لکھ دیں تاکہ میں مائک چھوڑنے کے بعد نہیں ہر مسلمان سے میرا یہ سوال ہے ادھر جو یہ یقین کرتا ہے مرنے کے بعد میرے ساتھ یہ ہوگا مجھے جنت میں حورے ملیں گی یا دوزت میں جا کے مجھے آگ پہ جلایا جائے گا اچھا یہ سب کچھ ہے اس کے بعد جس پہ یقین کرتا ہے تو اس چیز پہ اس کا یقین ہونا چاہیے پکا یقین ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہر مشکل میں اس دنیا کے اندر صرف اللہ کو ہی پکارنا چاہیے کسی سائنسی چیز کی جو ہے مدد نہیں لینی چاہیے جس طرح سے میڈیسنز کی مدد بالکل نہیں لینی چاہیے ہر مسلمان کو بہرحال تو اس کے بعد حرام ہونی چاہیے چیز جی تو اس کا مجھے سلفی صاحب آگے جواب دے دیں یا جو بھی دے دیں بہرحال میرا تو ٹیلی فون صاحب سے سوال ہے کیونکہ آپ ہی آ کے مجھ سے بات کر رہے تھے تو یہ سوال یہ ہے اور دوسرے سوال جو ہے ہائٹ سلوئنسی سے یہی سوال آپ سے بھی ہے تو میں فری کرتا ہوں السلام آپ لوگ سائنٹسٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں سمندروں کے بارے, سمندروں کے بارے میں اور جتنے فیکٹس الحمدللہ قرآن شریف کے اندر ہیں. لیکن ایک اور چیز یہ ہے ایک اور اینگل ہم کے ساتھ کے ساتھ بات کرتا ہوں یا غیر مسلم کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ قرآن میں جو تریس بتاتا ہے بنی اسرائیل کا اور مختلف قوموں کے بارے میں وہ بالکل صحیح ہے اور بالکل حقیقت ہے اور جو بنی اسرائیل کے تحریح تاریخ کے بارے میں قرآن شریف میں اتنا زیادہ فیکٹس بتایا ہے ہر نبی کے بارے میں ابراہیم مفتا علیہ السلام ہارون ایوب اور اور علیہ السلام اور یونس اور اریاس اور الیاسا اور گول کرنین اور دعود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام جتنے جتنے انبیاء بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے ان کے بارے میں جو تاریخ قرآن شیخ میں ہے بہت فیسنیٹنگ ہیں اور آپ یقین کریں کہ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آہ... کبھی آہ... عربیہ سے باہر نہیں گیا کبھی آہ... آہ... سوائے اپنے مراج مراج کے رات میں جب آپ سن میں یروشلم الکت میں گیا اور پھر اس کے بعد آسمان میں گیا سات آسمان میں اپنے مراج میں لیکن اس کے علاوہ آپ صرف عربیہ میں تھے مکہ اور مدینہ کے اندر اس حجاز کے جو علاقے ہیں ہیں یہ بہت بڑا نشان ہے قرآن کریم کا بہت سچے ہونے کا کہ اتنے زیادہ فیکٹ سے ہر انبیاء کے بارے میں جو بنی سیلنگ کے مشہور انبیاء ہیں اور جو چیز قرآن میں ہے وہ بالکل آپ بائبل بھی وہی بات دیکھیں گے کہ کے بارے میں، کے بارے میں، ادریس علیہ السلام کے بارے میں یوشا اب نون اور جتنے جتنے امبیاہ ذکر ہیں میں نے یقین کر میں نے صلط علیہ السلام کے بارے میں بائبل بھی میں وہی وہ بات جو قرآن میں ہے وہی وہ بات میں نے بائبل بھی پڑھا السلام کے بارے میں شمبیر علیہ السلام کے بارے میں سبوت ہے لیکن جب میں مرزا کادیانی کا کتاب پڑھتا ہوں انہوں نے بھی کچھ ہسٹوریکل کلیم بھی کیا انہوں نے لکھا ہے بنی اسرائیل کے طریقے بارے میں کہ بیبلینس نے جو بارہ قبیلے ہیں اپنی سائل کے اندر ٹویلو ٹرائبز جو ہے مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ یہ بگلونیا نے دس ٹرائبز کو دس قبیلے کو آ, ان پر فتح کیا اور ان کو جو ہے مختلف جگہ کو آ, you know, تو یہ ویل نون انسیڈینٹ ہے یہ سیون ٹوینٹی ٹو بی سی ای 722 years before the uh, first you know time it was the assyrians it was the assyrians who conquered bani israel and conquered 10 ten, ten tribes jo lost tribes kehte ten lost tribes of israel ten tribes of the 722 bc لیکن مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ دھیان نہیں لکھتا نے یہ کام کیا تو مرزا کا ہسٹری جو ہے وہ فراڈ ہے تو یہ نبی نہیں ہو سکتا انہوں نے بہت بڑا غلطی کیا انہوں نے کہا کہ اسیرینس نہیں انہوں نے کہا نہیں تو انہوں نے مکس اپ کیا کیونکہ بعد میں آئے پہلے اسیرین تھے پہلے اسیرین نے بنی سائل پر فتح کی پھر اس کے بعد فیو ہنڈریڈ ایئر بیگلونی آئے تو مرزا یعنی کہ نبی قسم کے گھر میں گیارہ بچے پیدا ہوئے گیارہ جو بوائز منڈے جو ہے وہ گیارہ نبی قدم کے جو آ, بچے تھے دیر واز الیون بوائز فرم دیٹ چشمہ عمارت سفر نمبر دو سو دو سو چھیاسی کو پتا ہے اور معلوم ہے نبی صدم کے پاس صرف تین بچے تھے جو, جو منڈے تھے وہ ایک عبداللہ ایک القاسم اور دوسرا تھا ابراہیم ابن ماریا ماریہ تو so so uh, yeah, uh, uh, میرے الیون تھری سن ہاؤ ہی میرے سوال یہ بھائی میں نے آپ کو سوال نہیں سنا مائک پر آپ کا آواز بول ہلکا ہلکا آ رہا تھا میں نے نہیں سنا آپ کیا کہہ رہے تھے آپ ہی اور جو اگر مرزا قادیانی سچا ہے نبی ہیں تو نے اتنا بڑا غلطی کیوں کیا نبی وسلم کے بارے میں اور بنی سیل کے تاریخ کے بارے میں اتنا بڑا غلطی کیا کیا وہ نبی ہو سکتا کیا اللہ تعالیٰ غلط بھائی ان پر نازل کیا الف اللہ اس کا مطلب ہے کہ وہ جھوٹا ہے وہ صحیح نبی نہیں ہے وہ جھوٹا نبی ہے میں تو چیز کام رہا جی شکریہ اور السلام علیکم آواز کا تعمیر کیجیے گا جی دیکھیں ڈی ایس کے بات وہی آ جاتی ہے کہ انسان کا سروائیول اور انسان کی پروگرس اسی صورت میں ہوگی اچھا دیکھیں کسی بھی سوسائٹی کے اندر جتنے بھی عوامل ہوتے ہیں وہ ضرورت کے تحت کار فرما ہوتے ہیں آم اچھا جواب نہیں آ رہی آپ کا اچھا ہاں میں یہ کہہ رہا تھا ضرورت کے تحت کار فرما ہیں انسان کو اپنے سروائول اور اپنی پروگرس کے لیے ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہوتی ہے انسان کو اپنے گھروں کی تعمیر کے لیے بیماروں کی ضرورت ہوتی ہے اور انسان کی جتنی جو ضرورتیں ہیں اس کے لیے ایسے لوگوں کی ضرورت ضرور ہوتی ہے تو پھر لوگوں نے اپنے اپنے کام کو ڈیوائڈ کر لیا تاکہ جب وہ مختلف کام کریں گے مل چل کے تو اس سے سروائول بھی ہوگا اور ترقی بھی ہوگی اب دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت مذہبی کی ضرورت تھا انسان نظریاتی طور پہ ایک ہو مثال کے طور پہ کسی بھی ملک کے لیے یا کسی بھی سوسائٹی کے لیے اور خصوصاً پہلے لوگوں کی جو ترجما تھی وہ قبائلی طرز معاشرت تھی لوگ نو تھے جہاں پہ بھی ان کو ضرورتی چیزیں ملتی تھیں تو وہاں پہ وہ چلے جاتے تھے وہاں پہ اپنے گھر بناتے اپنے علاج کرتے اپنے لیے جو ان کی ضرورتیں تھیں سوسائٹی کے اندر تو اس میں ضروری تھا کہ مذہب کو بھی ایجاد کیا جائے تاکہ لوگ نوجاتی طور پہ ایک ہوں اور چیلنجز کا سامنا کر سکیں کیونکہ اب نظریاتی طور پہ ایک بہت ہو چیلنجز کا سامنا آسان ہوتا ہے مثال کے طور پہ لوگوں میں لڑکیاں ہیں وہ اس طرح وہ دو قومنے لگے قطی جو چیلنج تھا ہمارے سامنے پاکستان کا وہ ہم نے تو مذہبی ایک ضرورت تھی لیکن بنیادی نقصہ یہ ہے کہ یہ سب چیزیں انسانوں نے اپنے لیے خود بنائی ہیں تاکہ وہ سروائیو کر سکیں اپنی بکا بھی کم کر سکیں چیلنجز کا سامنا کر سکیں اور ترقی بھی کر سکیں تو یہ تعاون ہے انسان کا جو اس کا سلو بنا اس میں یہ کہنا کہ خدا کی طرف سے چیزیں بدلیت کی گئی جی میں خدا نے ان کو یہ تھوڑا سا مساجی بالدارہ ہوگی تو برال اتنا کچھ کہنا تھا رکھنا شیتان السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ نہیں میں تو ویسے ہی آیا ہوں پتا نہیں آپ کیا بات کر رہے ہیں شاید کچھ دیریوں کی بات کر رہے ہیں صبح صبح ہے نا تو مجم صاحب تو مارکر صاحب آپ بیٹھے ہوئے ہو یار مارکر صاحب یا جو بھی بندے ہیں نا آپ میرے اوپر یار آپ ناراض نہ ہوا کریں دیکھیں یہ انسانی فطرت میں ہے میں آپ کو بتاؤں وہ اگر روم چلانے کے لیے روم کو اگر کسی ڈگر پر ڈالنے کے لیے کافی ایسا ہوتا ہے اب ایک دو بندوں کی خاطر اس وقت تو آپ بیٹھے رہے جو کچھ مرضی کرے نا تو وہ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی مسئلہ در پیش ہو اس وقت یقیناً پھر وہی وہ آنے چاہیے جو ان کے لیول کے ہوں جو بات کر رہے ہوں وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ اتنے اتنے بڑے پال کا ملا آیا ہوتا, ہوتا ہے تو اس لیے تو جو بھی ہے مارکر یا جو بھی ہے یقیناً جو اس روم میں وہ بین تو نہیں ہے نا بھائی تو میں نے صرف یہ کہنا تھا کہ آپ جناب دل میں نہ لائیے کیوں دوسرے دوسرے سے میں بھی جو کوئی بولتا ہے نا کسی کے دیکھیں کسی کے لیے ایک لفظ بھی کسی نک کا نام لیتا ہے نا یہاں پر اتنی شیتانیت بھری ہوئی ہے اسی روم میں بیٹھے ہوئے جو آپ کی باتوں پر ہنس رہے ہوتے ہیں انگوٹھے اوپر کر رہے ہوتے ہیں اور وا جی واہ وا جی وا داد دے رہے ہوتے ہیں یقین کرے وہی لوگوں کو بتاتے ہیں سب سے پہلے پی ایم کر کے بتاتے ہیں یار فلاں یہ کہہ رہا تھا فلاں یہ بات کر رہا تھا ایک ایک لفظ کا پتا چل جائے چلو نیو یوزر کو نہیں پتہ چلتا مگر دوسروں کو جو جن کا پال کے اوپر ذرا وسیع ہے کافی دوست ہیں ہر قسم کے ان کو فورن پتہ چل جاتا ہے تو نہیں میں نہیں آپ کی باتوں میں دخل اندازی کروں گا یہ تموجن صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہ پتہ نہیں اب یہ جانے میں تو جناب ٹوپی بھی نہیں ڈالی ہوئی میں تو آپ جیسا ہوں آپ باتیں کریں میں سنتا ہوں بھائی میں مولانا در سے آ نورانی صاحب سرکار چھ سو اٹھہتر اچھا میں تو بھائی میں ملہ سے بہت دور ہوں میں اور ملہ آگ اور پانی ہیں اب کچھ اسلامی باتیں کرنا وہ ملت میں تو نہیں نہ آ جاتا وہ کسی کا جگیر تو نہیں نہ کوئی بھی کر سکتا ہے بھائی تو یہ بات ہے نہیں علم میرے پاس ہے ہی نہیں علمی باتیں تو وہ کرتا ہے جو عالم ہو علم میرے پاس کدھر سے آیا میں تو سیکھتا ہوں تو اللہ کرے آپ کی بات سچو نورانی صاحب کا میں کبھی بن جاؤں مگر ای ای ای نہیں بن سکتا مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے یہ بہت دور کی منزل ہے آپ دعا کرے میرے لیے دعا کریں اب کیا خاک بنیں گے اتنی عمر گزار لی ہے اسی سیاست کے میں جو ضائع کی ہے اب تو اپنے آپ کو درست کر لیں ہم وہی وہ بہتر ہے جو اللہ کرے آ جائیں جی آپ لگے رہے میں بس ویسے ہی ذرا آیا تھا ابھی نکل جاؤں گا تو آ جائیں شکریہ <coughs> السلام علیکم آج یار پاکستان کا میچ ہے تو اس کے لیے بھی سب دعا کرنا یار آج جیت جی پاکستان کوئی تو اچھا کام ہو آج آو آج پاکستان کا میچ ہے آسٹریلیا کے ساتھ تقریباً یورپین چار یا پانچ بجے کا ٹائم ہے <coughs> سیمی فائنل ہے تو یار یہ جو ایتھیسٹ بیٹھے ہیں روم میں یہ بھی انسان ہے ان کو بھی تھکاوٹ ہوتی ہے وہ, وہ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ انہیں کوئی جواب دے تو اب ان میں سے اگر کوئی سو گیا یعنی کہ ان کے اوپر اگر وہ نیند کی حالت تاری ہو گئی تو پھر انہیں ان تک ہماری بات کس طرح پہنچے گی وہ تو ہمیں سن نہیں سکیں گے پھر تو انہیں موقع دے وہ ہائیسٹ بائی تھگ گئے ہیں تو یار یہ اصل میں نا پرابلم یہ ہے کہ جب ان سے ایک بات کا ایک بات کا ان کو جواب دے دیا جاتا ہے اور ساتھ ریفرنس دے دیے جاتے ہیں تو پھر اس پہ بات نہیں کرتے پھر اس سے ان کا نیکسٹ اعتراض ہوتا ہے کہ اب ہمیں اس بات کا جواب دیں تو اسی لیے ان کو یہ مثال دے دی جاتی ہے کہ دیکھیں یہ جو بیس و مبث ہے اس کی شروعات ہی ان چیزوں سے شروع ہوئی تھی کہ ایک نے انکار کر دیا تھا اس نے کہا جی میں اللہ تعالیٰ کی اس بات کو نہیں مانتا میں سجدہ نہیں کرتا ٹھیک ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا اگلا سٹیپ یہ تھا کہ خدا نے حضرت عدم علیہ السلام کو کچھ نام بتائے تو پھر انہوں نے فرشتوں سے پوچھا کہ اب بتاؤ کہ میں نے حضرت عدم علیہ السلام کو کون سے نام بتائے تو انہوں نے یہی کہا کہ عالم الغیب تو ہے ہم نہیں تو بات کلیئر گئی ٹھیک ہے نہ تو انسان کے پاس علم ہے اور نہ فرشتوں کے پاس تو فرشتوں نے بھی وہی کام کرنا ہوتا ہے جس تک اللہ تعالیٰ نے ان کی رسائی کی ہوئی ہے اس سے آگے وہ بھی کچھ نہیں کرتے تو ان کا دیکھیں یہ جب ابھی ان کا ذہن اس طرف گیا ہوا ہے نا کہ ہم نے ابھی یہی بات کرنی ہے کہ اس لوگوں کو یہ پتا چلے کہ ہم ایتھیسٹ ہیں لیکن آپ ان کی پریکٹیکل لائف میں جا کر دیکھیں ان کے بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جن پہ یہ خدا پہ ایمان لاتے ہیں لیکن وہ شخص جو ہے وہ اس کو ایسے لوگوں کے پاس رہنا پڑتا ہے پھر کہ وہ پاس رہے کہ ان کو دیکھیں گے یہ کیا کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایتھیسٹ بھی کسی نہ کسی حد تک وہ اللہ تعالی کی ذات پہ مان رکھتے ہیں اور ایک آزادی کی زندگی جینا چاہتے ہیں کہ کوئی ان کو پوچھے نہ جس طرح میں نے آگے ایک مثال دی تھی کہ نیکی اور بدی جب ہم کرتے ہیں تو ایک روک ضرور آتی ہے بیچ میں کیونکہ جب آپ نیکی کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی ایک چیز آ, آ کے آپ کو روکتی ہے تو بدی کرتے وقت بھی ایک چیز ضرور آپ کو آ کے ایک دفعہ آپ کے دل میں ضرور یہ بات آئے گی کہ یار یہ بدی ہے میں نہ کروں تو جب آپ اس چیز کو پھلانگ جاتے ہیں آگے تو پھر آپ کا رستہ کھلا ہے پھر آپ کرتے جائیں جتنا آپ نے کرنا ہے لیکن وہی ایک حد ہے جو آپ کو اس وقت روکتی ہے نا وہی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی کی رحمانیت ہوتی ہے جو اس وقت اسے اس وقت بچار ہی ہوتی ہے اس چیز سے اس برائی سے تو نیکی میں جو آپ کو خلل پیدا ہوتا ہے وہ, وہ جو شیطان کو جو ایک چھوٹ دی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ, وہ کار کام کرتی ہے اس وقت کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے وعدوں میں پکا اور سچا ہے نا اس نے جو وعدہ کر دی ہے اس نے اس پہ قائم رہنا ہے وہ اس سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا تو جب اس کو یہ موقع دے دیا ہے کہ تجھے رہتی دنیا تک میں یہ ٹائم دیتا ہوں تو وہ اس پہ کارآمد ہے وہ اس پہ کام کر رہا ہے ٹھیک ہے نا تو بہرحال ایسی میرا خیال گفتگو نہیں چاہیے یار سلفی صاحب آپ کا مجھے بڑا افسوس ہوا آپ مائک پہ آئے ہیں آپ نے کوئی اس موضوع پہ بات نہیں کی آپ ٹاپک سے ہٹ گئے ہیں تو یار اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں اچھا آپ اچھے بھلے یار سمجھدار خوبصورت قسم کے نوجوان ہیں اور میں نے اسی لیے آپ کا کیم دیکھا ہے کیونکہ آپ کو داڑھی بہت اچھی لگتی ہے ماشاءاللہ بہت پیاری داڑھی ہے تو اسے سنبھال کے رکھیں اور علمی بات کیا کریں سمجھ آئیے کیونکہ ابھی آپ بچے ہیں تو بچوں کو میرے خیال اگر کوئی بڑا کوئی نصیحت کرے تو اس پہ انہیں عمل کرنا چاہیے جس طرح کا ٹاپک چل رہا ہو نا روم میں اس پہ رہنا چاہیے اسے ہٹنا نہیں چاہیے ٹھیک ہے ہاں جی تو میں مائک پری کہہ رہا ہوں ڈی ایف سب آپ کا ہینڈ ریس ہے تو آ جائیں آپ مائک پہ بہت شکریہ کافی دیر ہو گئی آپ لوگ ساتھ بیٹھا اور سوالات بھی کیے آپ لوگوں سے بڑا کچھ سیکھا آپ کی باتوں سے اور بڑا اچھا لگا بہرحال لوگوں کی جو آپ لوگوں کی جو باتیں ہیں وہ بڑی عجیب سی لگ